عقل والے سبحان اللہ یہ ڈفرینس قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ علم والوں کا مرتبہ کس قدر بلند بالا ہے اور آہادی سبحان اللہ میں نے تو دو ہی آیتیں پڑھی ہیں اور میں اس لیے اختصار سے بھی کام لوں گا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب موجود ہیں نگران شورا موجود ہے تو بہت سارے مدنی پھول انہوں ان سے لینے ہیں لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن پاک کی صرف آیتوں کی ہی بات کی جائے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 ٹھہرے رہو سبحان اللہ یعنی قیامت کے دن علماء کو یہ منصب دیا جائے گا کہ وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں علماء کی خدمت کی ہوگی بروز قیامت ان سے عرض کریں گے کہ حضور ہم نے آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا کسی نے کوئی خدمت کی ہوگی تو وہ یاد دلائے گا اور علماء سے ماشاء اللہ شفاعت کی برکت حاصل کرے گا اسی طرح پیر تو حضرت ابوظر رضی اللہ تعن کی حدیث میں ہے کہ عالم کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار <تار> رکعت نماز نماز ہزار رکعت نماز ہزار بیماروں کی عیادت اور ہزار جنازوں سے بہتر ہے تو کسی نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کراعت قرآن تو نبی پاک علیہ سلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی سوال یہ تھا کہ کیا علم کی مجلس میں حاضر ہونا قراءت قرآن سے بھی افضل ہے تو پیارے آقا علیہ سلاۃ السلام نے فرمایا کیا قرآن بغیر علم کے نفع بخش ہے یعنی فائدہ قرآن یعنی قرآن کا فائدہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتا تو یہ ہے علم کی فضیلت اس قدر برکتیں ہیں اور اگر آج بھی علم دین حاصل کرنے کی نیت سے آپ اس پورے سلسلے میں شامل رہیں بے شک آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن اگر مدنی چینل کے ساتھ کانشیس طریقے سے دھیان کے ساتھ دیگر کاموں سے فارغ ہو کر ان مدنی پھولوں کو سنیں گے تو اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ آج کا یہ ہمارا بیٹھنا بھی علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ بنے گا مفتی صاحب سے ابتدا کرتے ہیں حضور ایک تو آپ خود بھی مفتی ہیں علم دین کے زیور سے آراستہ ہیں آپ کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے احادیث پڑھیں قران پاک کی آیات پڑھیں اس قدر جس کو کہے کہ ایکسٹرا اورڈینری فضائل علماء کے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے یعنی عالم بننے کے بعد اتنی فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور یہ تو میں نے چند ہی حدیثیں پڑھی ہیں انشاءاللہ اپ دی میں بتائیں گے کہ کیسے کیسے فضائل ہیں یعنی ان کے ان کے قلم دوات کی سیاہی کو شہیدوں کے خون کے گویا مقابلے میں بیان کیا گیا تو اتنا بڑا مرتبہ قران کے ذریعے میں علماء کا جو ہے اس کے پیچھے اصل راز کیا <تصفيق> بسم اللہ <الرحمن> الرحیم <تصفيق> <تصفيق> حکمتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن ایک بات بڑی واضح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اللہ <تصفيق> انبیاء علیہم الصلاۃ وسلام تشریف لائے اب ان کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں <تصفيق> اب کسی نے نیا نبی بن کے نہیں آنا ہے صحیح <تصفيق> اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ لوگوں تک پہنچایا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو دین سکھایا جائے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک جو قرآن کا فہم پہنچے گا جو قرآن کا علم پہنچے گا یہ کس کے ذریعے پہنچے گا हم, قرآن پاک بذات خود تو بولے گا نہیں हم. اور لوگ خود بخود قرآن پڑھ نہیں سکتے <خخ> جیسے خاص طور پہ جو عربی نہیں ہیں وہ تو قرآن پاک کو ویسے ہی نہیں سمجھ سکیں گے थीक. اور جو عربی بھی ہیں ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ قرآن پاک کے وہ بہت سارے مقاصد اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے سمجھ سکے تو آخر اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچے گا کیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن لوگوں تک جائے گا کیسے تو جب اللہ تعالیٰ کا قرآن علماء کے ذریعے ہی پہنچنا ہے تو علماء کی فضیلت اور اہمیت کیوں نہیں ہوگی واہ بعض علماء نے ایک مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ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 اب اللہ تبارک وطالعہ کتنا راضی ہوگا ان بندوں سے وا, وا, وا, وا. کہ جو دل رات اپنا دینی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچا رہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کا سمجھنا سمجھانا ان کا زندگی کا جو ہے وہ ایک مقصد بن چکا ہے اور زندگی کا طریقہ بن چکا ہے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 تو علماء اللہ ازوجل کی کتاب کے مبلغ ہیں واہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں اس کی اطاعت کی طرف بندگی کی طرف بلانے والے اور اس کی نافرمانی سے روکنے والے ہیں ایک ایک روکنے والے کہ نہیں یہ کام نہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا جی یہ نہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے کتنا راضی ہوگا واہ واہ کہ میری ناراضگی کی ان کو کتنی پرواہ ہے کہ خود تو بچتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ تو وہ کام نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے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 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومین الناسی مئی یشری نف صحب تیغ <تصفيق> لوگوں میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا اللہ کی خوش تلاش کرنے کی <تصفيق> اپنی جان کو بیچ دیا <تصفيق> تو جس بندے نے دنیا کی بڑی بڑی نوکریاں ٹھکرا کے کاروبار کے بڑے بڑے آپشنز ٹھکرا کے مال کمانے کی اپارچونیٹیز کو اس نے سائیڈے میں کر کے وہ بے چار تھوڑے یہی دس ہزار کی خاطر مسجد میں پڑا ہوا 15 ہزار کما کے وہ مدرسے کے اندر جامعہ میں پڑا رہا ہے حالانکہ وہ اتنا با ہے کہ وہ بھی اگر بھاگ دوڑ کرے تو وہ بھی کاروبار میں بڑا کما کہا ہے تو یہ جاتا ہے نا کہ کچھ ملتا نہیں ہے اس, اس لیے چلے جاتے ہیں مدرسے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی پھر تو اس طرح کی کسی چیز کی حاجت ہی نہیں نا پھر تو دنیا کے مالے مالے دنیا کی حاجت نہیں ورنہ مال تو قانون کے پاس بھی بڑا تھا مال تو فرون کے پاس بھی بڑا تھا تو قانون اور فرعون کا مال زیادہ بہتر ہے یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اپنی تمام تر ظاہری غربت کے باوجود اللہ کی رضا کا حاصل کرنا زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ آپ جب دو چیزوں میں کمپیرزن کرتے ہیں تو اب آپ کا اپنا نقطہ نظر دیکھا جائے گا کہ آپ کے نزدیک کون سی چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے ایک آدمی کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی رضا ایسی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اسے کسی شے کی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام نے اگر آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ نے آگ کے اندر جو ہے وہ چلے جانا قبول کر لیا اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا قبول کر لیا اگر اپنے بیوی بچوں کو مکے کے میدان اور صحرا کے اندر چھوڑنا قبول کر لیا تو آخر اپنی جان کی اپنی اولاد کی جان کی اپنے بیوی بچوں کی جو قربانی دے رہے تھے مقابل کیا تھا اللہ تعالیٰ کی رضا تھی تو ایک طرف جان مال کی قربانی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو چونکہ اللہ تعالی کی رضا ان کی نظر میں وردوان من اللہ اکبر اور اللہ کی ددا سب سے بڑی شے ہے हुँ. تو لہذا جب سب سے بڑی شے پہ فوکس ہوتا نا تو پھر دوسری چیزوں پہ اتنی توجہ نہیں رہتی ٹھیک ہے مثال کے طور پہ اب اس کی ایک دوسری مثال لے لیں میرے, اگر کسی آدمی کے سامنے ایک روپیہ رکھا جائے ایک روپیہ یعنی پاکستانی روپیہ اور ایک ڈالر رکھا جائے اس کو ڈالر کا پتا ہی نہیں یہ کیا چیز ہے हुँ. اس کو نہیں پتا ڈالر اور اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ سو نوٹ ہے ایک ایک روپئے والے یہ سو نوٹ ہے سو سو ڈالر والے ان میں سے کوئی بھی اٹھا لو وہ بولے گا میں پرچیاں کیا کروں گا हुँ. وہ سو روپے اٹھائے گا وہ روپے اٹھا لے گا اور وہ ڈالر نہیں اٹھائے گا کیونکہ اس کو نہیں پتا یہ کام کے یہ کام کے ہیں بھی یا نہیں لیکن اگر کسی کو پتا ہے کہ یعنی یہ ڈالر ہے یہ روپیہ ہے اس والے پیدا نہیں ہوتا وہ روپے اٹھائے وہ تو ڈالر ہی اٹھائے گا ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ مدار اس پر ہے کہ اسے اس بات کا علم ہے یعنی کہ بڑی شہ کیا ہے हुم. بڑا مال دنیا ہے یہ خدا کی رضا ہے वा. جب خدا کی رضا اس کے دل و دماغ میں یہ مستحظر ہے کہ یہی بڑی ہے اور اسی بڑے کو میں نے حاصل کرنا ہے تو پھر وہ اپنی دنیا میں بہت ساری اپارچونیٹیز کو چھوڑ کر جائے وہ اسی کے اندر لگ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا سارا وہ جو چھوڑا تھا بادشاہ کے دربار میں ان کا مقام و مرتبہ تھا بڑے ان کی عزت تھی شہرت تھی لوگ ان کو جناب پالکی میں اٹھاتے تھے ان کے اوپر دروں و دنار نشاور کیے جاتے تھے انہوں نے کہا یار اس کے اندر مجھے خود پسندی کی بو آتی ہے کہ یہ میرے کام اس وجہ سے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میں دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں لہٰذا میں یہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے نکلوں گا اب جب نکلنے لگے تو ذہن میں کہاں جاؤں دو تین مکہ یاد آیا مدینہ یاد آیا بیت المقدس یاد آیا کہ نہیں لوگ وہاں پہچانیں گے مجھے پہچانے کے تو دوبارہ وہاں جا کے بھی وہی شہرت مل جائے گی لہذا میں وہاں جاؤں گا کہ جہاں پہچاننے والا کوئی نہ اللہ تو آخر یہ ساری شہرت ناموری اور اتنا جناب رسوخ اور اتنا جناب عظمت وہ سب کچھ چھوڑ کے وہ جو نکل گئے بیابانوں کی طرف اور نکل گئے ویرانوں کی طرف اور نکل گئے خالی جھکوں کی طرف اس کے پیچھے کیا تھا ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان ویرانوں میں خدا کی رضا ہے ان جنگلوں میں خدا کی رضا ہے لہذا وہ سارا سٹیٹس وہ سارا منصب وہ سارا مرتبہ وہ وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے تو اب مدارس کے اندر جامعات کے اندر جو لوگ علماء بنتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی سارے کے سارے جن بالکل ہی آپ نے مدرسے میں کتنے لگڑے لولے دیکھے آندے نبینا دیکھے ہیں ایسے نہیں آپ وزٹ کریں ذرا پاکستان کے جامعات کا ہمارے رشتے دار طالب علم تو ان میں ذرا نبیناؤں کی لسٹ علیحدہ کر دے جی لنگڑوں کی علیحدہ کر دیں آپ تو اگر ہے ایسی کو لسٹ تو بتا دیں نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے میں تو ویسے ہی میں دوسرے جامعات میں پڑا ہوں مجھے تو ایسا نہیں نظر آیا کہ جو ایسا بالکل آخر یہ لوگ جو سارے دین کی طرف آئے تھے کس خوشی میں آئے تھے ان کے ماں باپ ان کو کسی اور راہ پہ بھی چلا سکتے تھے لیکن انہوں نے اسی کام کیلے لگایا ابھی بڑے بڑے عمرہ تمنا کرتے ہیں جن کے بیٹے بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں یار کاشی عالم بھی بن جائے کاشی عالم بھی بنے جن کا مذہبی ذہن ہوتا ہے جن کا مذہبی ذہن ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ جو باقی جو ہے کہ دنیا کیا ملتی ہے دنیا بھی ساری ملتی ہے مین جب اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے تو پھر بکیا چیزیں اس کی نظر میں سبحان, سبحان, اللہ, ہو سبحان اللہ, اللہ کیا شاندار انداز میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ علماء کی اہمیت کیا ہے اس معاشرے میں امت کے لیے اور اس کائنات کے لیے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے یہ لوگ ہیں آ, میں آپ سے ضرور ایک سوال کرنا ہے میں تھوڑا سا دونوں شخصیات سے ہمارے بزرگوں سے یوز کروں گا کہ آج تھوڑے سے میں نے کراس کوشچن آپ کے لیے تیار رکھے ہوئے تو انشاءاللہ موقع ملنے پر میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں تاکہ ناظرین کی نمائندگی کہہ لے یا ہو سکتا ہے کالز پہ بھی ایسے سوالات آ جائے کہ میں نے آپ سے ایک سوال ضرور کرنا ہے لیکن پہلے میں نگرانے شور سے بات کر لوں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو قرآن کیسے سمجھ آئے گا تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ پھر عربیوں کو تو علماء کی حاجت نہیں ہے اجمیوں کے لیے علماء بنے نا تو وہاں والے لوگ تو خود ہی سمجھ لیتے ہیں تو پھر یہ پاکستان ہندوستان اور اس طرح کے ممالک جو ہے اس میں علماء زیادہ ضروری ہیں تو اس پر میں آپ سے عرض کروں سوال تھوڑی دیر میں لیتا ہوں آپ سے جواب اس کا حضور یہ ارشاد فرمائے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے علماء کی اہمیت کے بارے میں مدنی پھول دیا وارث الامبیا اور ورثہ کہا گیا امبیا کا علم کو ماشاءاللہ تو آپ علماء کی اہمیت کے بارے میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک اور سوال بھی ہے کہ میں نے ہم نے یہ دیکھا ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے کہ ہم ہمیشہ امیر علیہ سنت کی زبان سے علماء کے حوالے سے بڑا زبردست کلام سنتا ہے یعنی یہاں تک سنت کے جملے ہم نے سنے کہ میری تمنا ہے کہ دعوت اسلامی کی پوری مرکزی مسجد شعورہ جو ہے وہ علماء پر مشتمل ہو یعنی اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے اتنا بڑا سیٹ اپ ہے مینجمنٹ ہے مگر تمنا یہ ہے کہ لیڈ جو ہے وہ علماء کریں ماشاءاللہ کئی علماء ہے بھی مرکزی مجد شعورہ میں تو پہلے کچھ ارشاد فرمائیں تھوڑا سا پھر میں تھوڑا ماشاءاللہ اللہ آپ نے شروع میں قرآن کریم کی آیات عدی سے بیان کی اور مفتی صاحب نے بڑی عقلی اور نقلی دونوں ماشاء ماشاءاللہ بڑے پیارے دلائل کے ساتھ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ علماء یہ ایک عام لوگ نہیں آپ نے جو ایک جو سوال کیا کہ دعوت اسلامی اور امیل سنت تو عمیل سنت کی ایک یہ تمنا جب سے مرکزی امت شعرا بنی ہے آپ اپنی تمنا کا اظہار اندرونی طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی فرما چکے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مدی سے شورا ساری کی ساری علما پر مشتمل ہو اچھا اور پھر مرکزی میں تو شورا ہو یا عام ذمہ دار ہر ایک کے لیے یہ واضح ہدایت موجود ہے کہ اپنے علماء سے مربوط رہیں رہیں یہاں تک ہے کہ اپنی مجالس میں اپنے شعبوں میں اپنے علماء کو شامل رکھے اب دیکھیے آپ نے کہا کہ امین سنت یہ جو کرتے ہیں اگر امین سنت نے مجھے کوئی کام دینا نا کہ یہ بلڈنگ بنا دو تو مجھے کہیں گے کہ کوئی اچھا سا بلڈر تلاش کر دو سنت اسمنت فرمائے کہ یہ پانی کا کنواں خود دو تو, تو مجھے اچھا سا پانی کا کنواں کھودنے والا تلاش کرنا پڑے گا امیر سنت فرمائے کہ یہ کتاب اچھی پرنٹ کروا دو تو, تو مجھے اچھا پیس تلاش کرنا پڑے گا थीके. اب امیر سنت یہ فرمائے کہ یہ دعوت اسلامی دین کا کام اور اسے اچھی طریقے سے چلا لو تو اس کے لیے مجھے علماء تلاش کرنے پڑیں گے یہ جو کام جس کا ہے وہ کام وہی کر سکتا ہے اس کا کو تو دین کا کام جو ہے نا یہ علماء کی یہ اسپیشلسٹ علماء اس میں اچھا آگے صرف اتنی سی بات کی جائے تو بھی تھوڑا سا پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے کہ کیا صرف دین کے یہ جملہ چند کام کے لیے علماء دین کی ہی کام کرے پھر ہمارے معاملات میں کیوں بات کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے بلڈنگ کیوں بنانے تو مجھے وہاں بھی علماء چاہیے ہوں گے بلڈنگ میں علماء چاہیے ہاں کیوں کہ اس میں باتھ روم بنانا ہوگا قبل سمت کے اور دیگر قبلے کے مسائل اور جائز اور ناجائز کے مسائل بناتے وقت کے پیمنٹ نا پیمنٹ کانٹریکٹ کن، یہ وغیرہ کے جائز کے ناجائز اللہ یہ ساری چیزوں میں مجھے تو علماء کی ضرورت پڑے گی کیونکہ میرا قرآن مجھے واضح طور پر رہنمائی فرماتا ہے یا ای و لذیم عام من خلوف اسلم اے ایمان والو اسلام پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اب میں نے جو کام کرنے وہ اسلام و دین کے مطابق کرنے ہیں خواہ مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے یا مجھے لباس پہننا ہے یا مجھے گھر بنانا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے عقائد کا تعلق ہے عبادات کا تعلق ہے معاملات کا تعلق ہے اخلاقیات کا تعلق ہے معیشت کا تعلق ہے ریاست کا تعلق ہے جو کوئی بھی تعلق ہے تو مجھے چونکہ میں مجھے قرآن فرما چکا کہ میں نے اپنے آپ کو پورے کے پورا اسلام میں داخل کرنا ہے تو میرے سارے جملہ جو بھی زندگی کے معاملات ہیں اس کا تعلق شادی بیاہ سے ہے یا غمی خوشی سے ہے ان سب میں میں نے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے جب مجھے اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے ایسے رہنما کی ضرورت پڑے گی جو مجھے اسلام کے متعلق پروپر گائڈ لائن دے دے پروپر ڈائریکشن دے دے اور وہ علماء دیکھیے یہاں تھوڑا سا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہر معاملے میں تو مطلب علما کی حاجت اور ہر جگہ مطلب دین کے معاملے کو بیچ میں لے آتے ہیں اب جیسے آپ نے خود بلڈنگ کی مثال دی کاروبار ہے کوئی اور کانٹریکٹ میں کر رہا ہوں زندگی کے دیگر جب دین کی طرف آؤں گا تو علما سے بات کر لوں گا نا لیکن زندگی کے ہر شعبے میں کیا ہر کام میں میں علماء کی طرف رجوع کروں آپ کے بھی ماشاءاللہ اچھے خاصے سفر ہوتے ہیں شاید مدنی چینل پر ایسے بڑی تعداد ہوگی جن کا نہ گیٹ اپ مذہبی ہوگا جی نہ جن کا کوئی مذہبی طبقے سے بلونگ بھی نہیں کرتے ہوں گے ہو سکتا ہے یعنی کسی تحریک یا تنظیم ادارے سے ہو سکتا ہے نمازیوں جی جی بڑی تعداد ایسی نمازی ٹھیک ہے جی جی بالکل کلین شیپ ہوتے ہیں نمازیں پڑھی ہیں ہم بھی پڑتی ہیں اچھا راستے میں ابھی ہوا تھا ایک سفر پہ ہوا اب جب اس سے سفر کرنا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ میں مسافر بننے جا رہا ہوں تو مجھ پہ کیا قصر نماز ہوگی اب یہ جا رہا اپنے بزنس کے اور ایک بار چائنا جا رہا ہے ٹھیک ہے یا کسی اور ملک جا رہا ہے جا تو اپنے بزنس کے لیے جا رہا اب یہ حارف صاحب کے پاس یہ تو نہیں جائے گا کہ یہ میں جا رہا ہوں میرا اتنے کا وہ ہو رہا ہے اتنا نفع ہوگا اتنا نفع لوں گا کم نفع لوں گا زیادہ نفا لوں اور یہ ہے میں یہ پیس بنانے کے لیے جا رہا ہوں درست کھول کر دیکھیں نا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے نارملی تو ان ایکسپرٹیز کے لیے تو علماء کے پاس نہیں جا رہے نا لیکن یہ جب جا رہے ہو یہ ان کو یہ ہوگا کہ میں وہاں جاؤں گا تو دیکھیں میرا ان کا یہ کانٹریکٹ ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح لینا ہے اس طرح دینا ہے اس میں کوئی غیر چیز تو نہیں ہے اب وہ سے رابطہ کریں گے میں جا رہا ہوں تو راستے میں مجھے نماز کا موقع ملے گا مجھے میری نماز آئے گی تو میں سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھوں کھڑے کرے پڑھوں کھڑے کرے نہیں پڑھ سکتا کیا کروں یہ بتا دیئے میرے لیے وضو کا مسئلہ ہو کتاب میں پڑھ لیں گے نا تھوڑا بہت کتاب میں پڑھ لیں کتاب کس نے لکھی وہ نے لکھی نا ٹھیک ہے کتاب کسی مطلب کہ عام ہدفیری تو نہیں لکھے ڈائریکٹ انڈائریکٹلی اولما سے تو آپ کا رابطہ ہے ہی نا تو یہ اولما سے رابطہ ٹھیک ہے اب کسر نماز پڑھوں تو نماز کسر کیسے پڑھوں ہمارے تو کئی ہیں اچھا یہ عام آدمی کو نہیں پاتا صرف فرضی میں کسر ہے وہ سمجھ سنت میں بھی کسر ہے وہ تو یہ سنت تو پڑنی پڑھنی نہیں ہے کسر اتنی ہے کہ یہ نماز ہی نہیں ہے صرف دو فرض پڑنے اس کے علاوہ کسر نہیں ہے <سؤال> کوئی کوئی وطر کا پوچھتا ہے کہ بتر میں کسر ہے یا نہیں ہے مغرب میں کسر ہے مغرب, مغرب میں کسر ہے یا نہیں ہے تو مغرب کی چار رکھا تین تین رکھا وہ سمجھے کہ دو پڑھنی ہے کہ کم ایک ایک کمی کرنی ہے تو چلو ایک کم کر دو ان تمام تر چیزوں کے لیے وہ جا تو اپنے پرسنل کام کے لیے رہا ہے جی لیکن الٹیمیٹلی اس نے اگر اسلام و دین کے مطابق زندگی اپنی زندگی, زندگی گزارنی ہے تو اس کو رہنما چاہیے ہوگا مطلب ڈفیکلٹ نہیں مطلب مطلب لوگوں کا میں نمائندگی کروں گا یار لائف ڈفیکلٹ کر رہے ہیں آپ ہر چیز میں علماء یعنی ٹریول کرنے جا رہا ہوں تب علماء تو اب آپ کہہ رہے ہیں بزنس کرو تو آگے گئے ہی نہیں ابھی تو اترے ہی نہیں ہیں چائنا میں ابھی تو جہاز نہیں ہے ابھی تو جہاز میں ہی ہے یہ کھاؤں یا نہیں کھاؤں تو اولما جاز کے اندر وہ کھاؤں یا انہیں کھاؤں تو اولاما نہیں پہنچوں اور وہاں جو مل رہا ہے اس میں علماء حرام حلال کی تمیز علماء سکھائیں گے نا بھائی میں مفتی صاحب کو خود دیکھتا ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کے علم عمل میں عمر میں برکت فرمائے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق مارکیٹ سے ہوتا ہے آپ سے ساتھ بھی تجربہ ہوگا مفتی صاحب ہم سے رابطہ کر لیتے یار آپ لوگ کیا کہتے ہو ٹھیک ہے جب مفتی صاحب جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے علوم کے جامے ہوتے ہیں لیکن جب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں میں ان کی ایکسپرٹی زیادہ ہوگی تو وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو اسلام و دین و قرآن و حدیث میں جن کی ایکسپرٹی زیادہ ہیں لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں یعنی اس کا آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بنانا ضروری ہے کہ ہم زندگی کے ہر گوشے میں جہاں یہ فیلنگز ہیں کہ اس کا معاملہ شریعت سے ہے حلال و حرام سے ہے وہاں علماء سے رجوع کریں گے دیکھا سب نے جو آیت پڑی نا ادقروف کافا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں ایک بار دوسرا اسی کا ایک اور میں مقدمہ عرض کرتا ہوں مراد اس کی تمہید کے طور پہ چیز عرض کرتا ہوں ہمارا عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا دین دین کامل ہے ٹھیک ہے یہ نقم آج میں نے تمہارے دیے تمہارے دین کو مکمل کر دی دین مکمل ہے اور اس دین میں ہمیں بھی مکمل ہی داخل ہونے کا حکم دیا گیا اب اس کے بعد جب پورے جب دین مکمل ہے تو مکمل تو وہی ہوگا نا کہ جو آپ کی ہر چیز کے اندر ہی رہنمائی کرے اگر ہر چیز کے اندر جہاں رہنمائی کی حاجت ہے وہاں وہ رہنمائی نہیں کرا تو وہ کامل کیسے ہوا ٹھیک ہے ایک آدمی شادی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ پوچھتا ہے جی شادی کے بارے میں کچھ شریک کام ہو تو بتا دے اور اس کو جواب یہ ملے کہ نہیں اس بارے میں تو کوئی رہنمائی نہیں تو پھر دین تو کامل نہ ہوا دین کامل ہو گئے تب جب شادی کے بارے میں اس کی کرے گا بات یہ ہے کی چیزوں کے مختلف پہلو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر ہر پہلو میں نہ دین انوالو ہے نہ انٹرفیئر کرتا ہے یہ مداخلت دین, دین ہر شہ میں نہیں کرتا ٹھیک ہے دین نہیں کرتا تو علماء بھی نہیں کرتا کیونکہ دین نے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ علما کیوں مداخلت کریں الٹیمیٹلی سوال یہ ہوتا ہے کہ دین کیوں مداخلت کریں علماء, پر کیا علماء پر؟ نے اپنا نہیں کچھ بیان کرنا انہوں نے دین کا حکم بیان کرنا ٹھیک ہے علماء دین کا حکم پہنچانے والے ہیں شریعت کا حکم بتانے والے ہیں خود اپنی طرف سے بنانے والے نہیں ٹھیک ہے علما دین بنانے والے نہیں پہنچانے والے ٹھیک ہے ویری جو اصل وہاں پر کوئی انٹرفیئرنس ہے یا کوئی حکم ہے وہ علما کا نہیں وہ دین کا ہے وہ پہنچاتے ہیں وہ دین کا حکم پہنچاتے ہیں ایک بات اب جو میں نے دوسری بات عرض کی کہ ایک شہر کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں اور ہر ہر پہلو کے اندر دین آپ کو کوئی حکم نہیں دیتا جیسے ابھی آپ نے جہاز کے حوالے سے ایک بات پوچھی ہے پائلٹ جہاز چڑھاتا ہے اس نے کیسے اڑانا ہے اس کو کس بیس پہ سلیکٹ کیا جائے دین اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کوئی حکم نہیں دیتا کہ جناب جہاز اس نے کیسے اڑانا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا لیکن اس کی سلیکشن کے اوپر اس کی ایک فنی تربیت ہوگی ٹھیک اس کے اوپر دین کا ایک حکم ضرور ہوگا کہ بھئی اس نے اپنی فنی تربیت صحیح طریقے سے حاصل ہو کر چکا ہو اہل نہ ہو چلے جھاپ ادھر بھی اڑا دیا اس نے ٹھیک ہے اپنے نیچے نہیں کرنا اس نے تو اب دین کہتا ہے کہ جب کسی کو ذمے داری دو تو وہ اس کا اہل ہونا چاہیے ان اللہ یا امرکم ان عد الماناتی الا اہلی حا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جو ان کے اہل ہیں ان کو دو ٹھیک ہے اور امانتوں کی ایک تفسیر ہے ذمہ داریاں کہ ذمہ داریاں جو ذمہ داری کا اہل ہے اس کو دو نہ اہل کو نہ دو ٹھیک تو اب پائلٹ کے ساتھ اتنی انٹرفیئرنس تو حکم شریعت جو وہ کرے گا حکم شریعت فرمائے گی اس کی ٹریننگ نہیں کریں گے نا ٹریننگ اس کی نہیں چیک کریں گے ہاں جو اس کی چیکنگ کرنے والے ان کو یہ کہا جائے گا کہ رشوت لے کے اس کو پائلٹ نہیں بنا دینا ورنہ جہاز ڈبو دے گا تباہ کر دے گا یہ ایک بات دوسری بات یہ پائلٹ نے جہاز اڑانا ہے اس پورے اس کے ڈیوریشن کے اندر نماز آئے گی یا نہیں آئے گی نماز آئے نماز گی نماز موسٹلی نماز آئے گی جب نماز آئے گی تو اب شریعت کا یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہوگا کہ اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے اگر وہ اپنی سیٹ سے اٹھ سکتا ہے یا نہیں اٹھ سکتا اٹھ سکتا ہے اب کیسے نماز پڑھے نہیں اٹھ سکتا تو اب کیسے نماز پڑھے تو شریعت کا یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہوگا دوسرا اس کے ساتھ وہ متعلق ہو جائے گا کہ اب یہ شریع اعتبار سے مسافر بنتا ہے تو جو مسافرت کے احکام ہیں اس پر قربانی کے احکام اس پر جمعے کے احکام اس کے لیے نماز کے قصر کے احکام یہ احکام اس متوجہ <خخ> ہو جائیں گے رمضان کے روزے کیا ٹھیک ہے رمضان کے روزے بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ آ جائیں بہت ساری چیزیں آ جائیں لیکن وہ 825 کلومیٹر کی سپیڈ سے چلائے یا آٹھ ہزار پچیس کی سپیڈ سے چلائے شریعت اس پر نہیں کچھ کہے گا دین اس پر نہیں کہے گا صحیح جو اس کے ٹیکنیکل اور جو اس کے اپنے ڈپارٹمنٹل میٹرز ہیں شریعت ان کے اندر اس کو کوئی حکم نہیں دے گی لیکن چونکہ اس کے اس معاملے کے ساتھ بہت ساری دیگر چیزیں بھی متعلق ہوتی ہیں تو شریعت ان کے اعتبار سے احکام ناقاب کریں گے ماشاء اللہ ما اب آ آپ کنسٹرکشن کی طرف جی کنسٹرکشن کے اوپر میں ارض کروں گا کنسٹرکشن کے بہت سارے احکام ہیں جن کے بارے میں شریعت کچھ نہیں کہے گی بھائی آپ چار منزلہ بنا رہے ہیں یا دس منزلہ بنا رہے ہیں لیکن شریعت تو یہ تو حکم دے گی کہ آپ نے جگہ پہ قبضہ کر کے نہ بنائی ہو ٹھیک جگہ پہ قبضہ کر کے بنائی ہے تو اب شریعت کا حکم متوجہ ہو جائے گا کہ یہ بلڈنگ نیچے سے اوپر تک غلط ہے کیونکہ قبضے کی جگہ پہ غلط ہو گیا یہ ہے اب کمرے کی چھت جو ہے نا وہ آٹھ فٹ پہ بنائے دس پہ بنائے بارہ پہ بنائے وہ اس کی مرضی ہے کلر کون سا کرے کلر کون سا کرے وہ اس کی مرضی ہے ٹھیک اس میں شریعت کوئی انوالمنٹ نہیں کرے گی لیکن دیگر بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ملے گی اس کی اس کے اس بلڈنگ کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف ہے ان کی ہوا اور روشنی رکتی ہے تو اب شریعت کے حکام یہاں پر آ جائیں گے آپ اس کو تھوڑا سا میں دوسرے انداز میں ارض کروں اگر آپ لفظ شریعت کی جگہ آپ اگر حکومت اور ریاست کا لفظ استعمال کر لیں نا تو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی میری بلڈنگ ہے میں جیسے مرضی بناؤں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 آخر جب گورنمنٹ وہاں پر یہ سارے احکام دے سکتی ہے تو لوگوں کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کا قرآن اللہ کا دین وہ حکام وہاں پر کیوں نہیں دے سکتے دیکھا جائے تو یہ دین کا دین کے احکام ہوتے صاحب کی تو کنٹینیو کرو اسی کو کنٹینیو کرو کہ یہ احکام جو ریاست یا حکومت دیتی ہے اس کو امپلیمنٹ ہر ملک کی باشندہ کرتا ہے یا اس کے اتورائز لوگ کرتے ہیں امپلیمنٹ کروانے والے تو اتورائز لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں کروائے آم آدمی ہوتے ہیں نمائندے ہوتے نمائندے ہوتے اچھا روڈ کے اوپر اتنا ٹریفک کا قانون بنا ہوا تو ہر آدمی آ کر روکتا ہے چلاتا ہے یا کرتا ہے اس کے کوئی اتورائز لوگ ہوتے ہیں تو جب قانون کو ملکی قانون کو ملک میں رہنے والے لوگوں پر امپلیمنٹ کروانے کے لیے اتورائز پرسن ہوتے ہیں تو اسی طرح اسلام اور دین اور قرآن کو اس کی حکام کو نافذ کرانے اور سمجھانے کے لیے امپلیمنٹ کرانے کے لیے اتورائز لوگ ہیں یا نہیں ہے لیکن چلے یہ بات تو سمجھ کیا بہت بہت خوبصورت انداز میں بات سمجھ آ رہی ہے اور بہت دنیا کی جو مردی مثال لے لیں ٹھیک ان کے اوپر یہی تفصیل نکلے گی نا آپ کے پاس پیسے ہیں آپ چاہے تو دس لاکھ کی گاڑی لے لیں اور چاہے تو ایک کروڑ کی لے لیں چاہے دس لے صحیح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 سگنل ٹریفک پولیس دیکھ لے گی نا کو مطلب ہر معاملے میں آپ مطلب کوئی نہ کا یا اولما کا انفلوئنس رکھنا چاہتے ہیں سگنل توڑنے سے اگر آپ کسی کو اڑا دیتے ہیں آپ کسی کی گاڑی اڑا دیتے ہیں کوئی بندہ مار دیتے ہیں کوئی بچہ نیچے دے دیتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں تو بتائیے کہ اب شریعت کا حکم وہاں پر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے شریعت کا حکم تو ہوگا نا جب آپ ایسا فیل قرآن پاک نے حکم دیا اور یہ ٹریفک کے بھی سارے اصول اسی کے اوپر مبنی ہے ارشاد فرمایا ولاقوی اے دی کم ال <إِلَتَّحْرُكَة> کا اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو ٹھیک ہے یہ قرآن پاکی آیت ہے ولاقوب اے دی کم الو کا اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو صحیح یہ جو سگنل توڑتا ہے کیا یہ اپنے ہاتھوں خود کو بھی اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالو بالکل ٹھیک ہے بالکل اب یہاں پر اللہ رسول کا حکم جو وہ یوں کر کے اس کی طرف متوجہ ہوگا تو لہٰذا اب گاڑی لینے گاڑی اس کے اندر بیٹھ کے جناب بندہ لوٹ پوٹ ہو جائے اس کو چھلانگے مارے اندر بیٹھے جو مرضی کرے لیکن جب وہ روڈ پہ آئے گا تو اس کو حکومت بھی کہے گی کہ جناب وہ جتنی چھلانگے مارنی تھی گاڑی میں وہ گھر پہ ماری ٹھیک ہے اب یہاں انسانوں کی طرح چلاؤ سپیڈ لیمٹ بھی ہوگی اب سپیڈ لیمٹ بھی ہوگی ٹھیک ہے نا ورنہ پھر وہی آپ جرمنی چلے یا پھر آپ بغیر سپیڈ کی گاڑی چلائے تو یہ نہیں ہو سکتا آخر اسپیڈ لمٹ کیوں ہے گاڑی میری ہے پیٹرول میرا ہے مروں گا میں گاڑی تیز میں چلاؤں گا ٹھیک ہے نا تو مجھے نقصان ہوگا نا لیکن گورنمنٹ کہے گی کہ بھائی نمبر ایک تو یہ ہے کہ تمہاری گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوگا تو دوسرے کو نقصان ہوگا لیکن بل پورا ملک خالی کر کے پورا روڈ خالی کر کے کہا گیا اب گاڑی چلاؤ اب دوسرا نہیں مرے گا اب اگر کچھ بھی ہوگا یہی چلانے والا مرے گا حکومت اس کو اجازت دے گی دے کیا خودکشی کی اجازت ہوتی ہے نہیں ہوتی نا تو جیسے حکومت کو بھی جرم مانا جاتا ہے جیسے, جی جیسے حکومت اس کی اجازت اسی طرح دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا یہ ہے معاملہ کہ جس کی وجہ سے ہر معاملے کے اندر دین کے احکام بھی آتے ہیں اور علماء وہ احکام پہنچا دیتے چونکہ لوگوں کو پتا نہیں اگر <سؤال> ہر بندہ عالی منج ہے <سؤال> جی ہر بندہ قرآن پڑھ لے حدیث پڑھ لے فک کی کتابیں پڑھ لے دین سیکھ لے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتانے. آپ کو نماز کا طریقہ آتا ہے <سؤال> تو میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا کہ عبد البئی نماز یوں پڑھتے ہیں کیوں <سؤال> اس لیے کہ آپ کو آتا ہے <سؤال> لیکن اگر آپ کو نہیں آتا <سؤال> اب میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اب بحیثیت مسلمان بھائی کے اب میری یہ ذمے بنتی ہے کہ میں آپ کو کا طریقہ تو یا تو ماشاء اللہ پڑھ لیں اور سارے جو ہے وہ دین کا علم حاصل کر لیں اس کے بعد کسی کو کسی کی حاجت ہی نہ پڑے یہ یہ سوال میرا تھا جس کا جواب ہو گیا عرب دنیا کا جیسا ہمارے جو عربی ہیں جو عرب دنیا میں رہتے ہیں تو دیکھیں عرب دنیا میں جو رہتے ہیں وہ اپنی زبان جانتے ہیں لیکن فکی اصول شرعی اصول یہ ایک الگ ہے نا عربیوں کے لیے بھی علماء ضروری ہیں بھائی نا مطلب کہ اگر آپ کو اردو آتی ہے تو کیا اردو میں جو قانون کی کتابیں وہ سمجھیں گے پڑھوں گا تو سمجھوں گا پڑھیں گے تو سمجھے گے لیکن ہمیں آپ نے قانون کی کتابیں دیتے ہیں ایل ایل بی کی بک دے دیتا ہوں اردو ڈیفیکلٹ اردو سمجھنے کے لیے پھر پورا کورس کرتا ہے آدمی ایل ایل بی کرتا ہے تب جا کر وہ قانون کی کتابیں پڑھتا ہے تو علماء نے پڑھا ہے نا علماء اولا سانیہ دس دس بارہ بارہ پندرہ سال تک پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد پھر وہ قرآن کریم کی آیات حدیثوں کی مطلب ان کی شروعات اور تشریحات فقاہا جو فقہ وغیرہ جو بنتے ہیں تو یہ ہوتا ہے نا ماشاء اللہ دیکھیں نا علما عبدالحبیبائی معاشرے میں ہیں آج امام آز امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فک پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں امام شافی کے مذہب پر عمل کر دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں تو انہوں نے یہ لے کر ہم تک پہنچایا تو نہ ونہ کوئی کیسے کوئی کیسے کوئی کیسے کرے گا ایسا ایسا فیلنگس کیوں ہے پھر کہ علما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 علم دین حاصل کریں قرآن و حدیث کا جو پراپر علم سیکھنے کا طریقہ اسے علم دین حاصل کریں انشاءاللہ سال ڈیڑھ سال کے اندر ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی ملت کیونکہ ملت وہ خود ہی بولنے والے بن جائیں گے علماء کی ضرورت ہے نہیں وہ خود بلن, وہ خود اپنی ضرورت ان, کی, ان کو خود اپنی ضرورت کا احساس ہو جائے گا کہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے یعنی ہم پڑھ لیں گے نا مطلب آپ ہمیں اللہ اللہ اللہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہر ہر بات میں مطلب علماء ضروری ہیں ان سے رابطہ ضروری ہے مسئلہ پوچھنا ضروری ہے صرف پترے آ جاتے ہیں تو مطلب اتنا کیوں کمپلیکیٹڈ کیا جا رہا ہے ہم پڑھ لیں گے کتابیں بھی پڑھنا جانتے ہیں لوگ پڑھے لکھے ہیں دنیا میں دیکھیے یہ دین کا معاملہ ہے نا دین کے علاوہ کوئی ایسی کوئی دوسری مثال دے دے کہ جہاں پر آدمی اس شعبے کی ساری ضروریات خود ہی کر کرا کے جنم پوری کر لیتا ہے کوئی بہت سی مثال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 جب تصادم ہوتا ہے تو خود فریقین اس کو حل نہیں کر سکتے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا بیچ تو تھرڈ اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے <سؤال> کہ جو ان کے معاملات کو سالو کرتی ہے اس کے نتیجے میں معاشرہ, معاشرہ وجود میں آتا ہے اس کے نتیجے میں حکومت وجود میں آتی ہے جو ان میں فیصلہ کرتی <سؤال> <سؤال> <سؤال> دنیا کے غیر مہذب ترین قبائل بھی آپ نکال لے جو جنگلوں بیا باندھوں میں جہاں پر وہاں بھی آپ کو ہر قبیلے کا سردار ضرور ملے گا پھر ایسا ہے جہاں سردار نہ ملے ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا کیوں گا اتارٹی ہوگی تھوڑے سے بندے ہوتے ہیں مل ملا کے آپس کے اندر پنچایت بنائے حل کر لے بچا یہ ہے کہ لوگ آپس کے اندر وہ سارے معاملات نہیں کر سکتے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک تخیلات کی دنیا میں تو بڑے جہاں آباد کیے جا سکتے نا دنیا کے اندر ایک ملک ہے جہاں پر جرائم کی شرح اتنی کم ہے کہ آپ جیلوں کے اندر کوئی بندے نہیں جا رہا تو اب وہ اپنی جیلوں کو ختم کر کے ان کو ہاسپٹل بنا رہے ہیں اور وہ ان کو سکولز بنا رہے ہیں یہ ہے دنیا میں ایک ملک لیکن اس کا دیکھا دیکھی کیا پاکستان میں بھی یہی کر لیں جیلیں ختم کر دے اسکول ہاسپٹل بنا دیں اور بولے کہ ماشاءاللہ جی ہمارا معاشرہ خود ہی سدھار لے گا تو نتیجہ کیا ہوگا تو بات یہ ہے کہ دوسرے کے چہرے لال چہرہ دیکھ کے اپنے منہ میں تھپڑ نہیں مارے جاتے نا کہ میرا بھی لال ہو جائے تو اگر دنیا میں کسی ملک میں جیلیں اس وجہ سے ختم ہوئی ہیں یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی کر کے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ ایک بڑی آئیڈیل صورت ہے کہ ہر بندہ نیند پڑھ لے ٹھیک ہے اگر ہو جائے تو فاویہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ایسا ہے نہیں اور نہ ایسا ہوتا ہے اور نہ ایسا ممکن ہے کہ ہر بندہ خود ہی سب کچھ پڑھ کے بیٹھ جائے دنیا کے ہمارے ایک بندے آپ ڈسکریج نہیں کر رہے کہ ممکن ہی نہیں ہم پڑھ نہیں سکتے بھائی پڑھ لے گے قرآن موجود ہے ترجمہ موجود ہے تفصیلیں موجود ہے پڑھ لیں گے ترجمہ تفصیل پڑھیں تب بھی کو کسی کی ضرورت پڑ گئی جی اگر آپ, آپ اگر آپ عربی سیکھنے جا رہے ہیں تب بھی ہی استاد کی ضرورت پڑ گئی آپ کو استاد کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی یہ بتا دیں ٹھیک ہے نہیں کتاب ہے نا کیا ضرورت استاد کی کتاب کسی نے لکھی ہے لکھی ہے آپ لکھ لیں لکھے گی نہیں لیکن آپ جس طرح ایک کتاب پڑھنے کے لیے آپ جائیں گے لائبریری دیکھیں گے یار یہ کتاب بچے یہ آتھر اچھا یہ اچھا ہے تو آپ کو کسی کی تو ضرورت پڑی نا کسی کے تو محتاج بنے نہ بنے ٹھیک ہے بغیر اگر کتابیں نہ ہوتی تو یہ اگر کسی کو استاد بنائے بغیر تو آپ کچھ بھی نہ کر سکے نا خالی کپڑا لیں اور سلائی مشین لے لیں سوئی دھاگا میں آپ کو دے دیتا ہوں گھر میں بیٹھ کے مشین تو پاؤں ہوں چلانا چلانا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اپنا کپڑا خود ہی سی اپنا جوڑا خود ہی سی لیں بھی آپ کو ہے سائز بھی آپ کا حافظ کا سائز کو کون جانے گا کتابیں دین پہ نہیں ہیں جتنی میڈیکل پہ ہیں جی کیوں میڈیکل میں تو ساری دنیا لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے دین پہ تو اتنی کتابیں نہیں ہیں مثال हुँ. کے طور پہ اسلامی ممالک کے اندر تو دین پہ لکھنے والے بہت سارے ہوں گے لیکن غیر مسلم ممالک میں تو ایسا نہیں ہوگا میڈیکل پہ میڈیکل میں تو شاید وہ ہم سے بھی آگے ہوں گے ही. اور اسلامی ممالک کے اندر یہ میڈیکل پہ کام ہوتا ہے تو آپ یہی والا کلیا اور یہی فارمولا ڈاکٹر پڑھ دا. کے خود ہی سارا کچھ کر لیں हुँ. کہ یہ میڈیکل کے اندر بھی کسو, کسی کو سجیسٹ کریں گے یہ خیال اپنا آپریشن خود ہی کر لیں हुँ. اور اگر اگر خود ہی بیمار ہوں بیمار ہُوا میں اپنا علاج خود کر سکتا ہوں کتابیں موجود ہیں میں بیمار ہوا میں اپنا علاج خود کر سکتا ہوں ایسا کوئی بھی نہیں بولتا میں بیمار ہُوا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شرح مسائل ہیں زندگی گزارنی ہے یعنی دین ہے نہ دین دین مکمل ضابطۂ حیات ہے دین صرف آپ کی عبادت ہی سے تو کلام نہیں نہ کرتا اچھا یہ بتائیے ایسا عمر بن عبد العزیز وبدی اللہ تعالی عنہ ہو یہ اسلام کے پہلے مجدد ہیں ٹھیک ہے جب یہ خلافت پر آتے ہیں اب ان کو رولنگ ایک رولر بنے نا ایک خلافت پر آئے اور ان کو اور ریاست چلانی ہے ریاست جملہ لوگوں کی ضرورتیں حاجت اور نہ جانے کن کن چیزوں کا نام اب ریاست رکھ لے مجھے جو میرے کتاب میں پڑھا تو عزرت عمر بن عبدالعزیز سعودی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ تین بڑے فقہات ہیں عالم بڑے ان کو سب سے پہلے اپنی مشاورت میں لیا اور ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا اور انہیں رکھا فرنٹ پہ کہ اب میں جو کر رہا ہوں اب مجھے دیکھیں حالانکہ اب خود مجدد ہیں خود بہت بڑے عالم ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رودی خود بہت بڑے عالم ہیں اتنے بڑے عالم ہیں تو انہوں نے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود اپنے کا علما رکھے اپنی اپنی حکومت کے لیے ایک شورہ بنائی جس میں علما علما رکھے, رکھے پھر جو ان کے گورنر تھے اور یہ جنہیں اپنے عمال یا اپنے جو نمائندے بنا دیے ان کو فرمایا کہ اپنے گرد علما رکھے دین دار لوگوں کو اپنے پاس رکھیں تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ چیزوں کو یونٹ سنبھال پائیں گے نہ یونٹ مینجمنٹ نہیں ہو پائے گی تو آپ نے شاید فرمایا کہ اگر ایک شخص دین سے دور ہے مطلب اگر کوئی دین کے قریب ہے اگر وہ کوئی چیز کو ضائع کر رہا ہے تو جو دین سے دور ہے اسے زیادہ ضائع کرے گا تو تم انہیں کو رکھو جو دین کے قریب ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے اور اس پر مجھے مفتی صاحب سے بھی مدنی پھول لینے کہ علماء کا اگر مثال کے طور پہ مینجمنٹ کے معاملات پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حکومت کے معاملات کو دیکھا انہوں نے تو کیا ہمارے پچھلے علماء میں کوئی ایسا شاندار کارنامہ بھی بنا لوگ تو کہتے ہیں جناب آپ ٹھیک ہے علماء کی فضائل بیان کرتے لیکن دیکھیں دنیا میں بڑی بڑی بڑے بڑے جو چیزیں ایجاد ہوئی بڑے کام اگر کسی نے کیے نام کمایا تو وہ تو کال لے لوں اور میں اس سوال کو تھوڑی دیر میں لیتا ہوں اس پر بات کرنی ہے کیونکہ سوال کے جواب کو لنک کرتا ہوں میں آگے بڑھوں گا وہاں میرے بھی ذہن سے نہ نکل جائے سوال تو آپ دے چکے جواب بھی ذہن سے نکل جاتا ہے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے جن جن کو پیدا فرما جو اللہ تعالیٰ کے بندے مخلوق ہیں اِن میں سب سے افضل اور سب سے بڑے عالم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ٹھیک ہے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ہونے میں کس کو شک ہوگا ہاں ٹھیک ہے آپ کے عالم ہونے میں کس کو شک ہوگا سب سے بڑے عالم ٹھیک ہے سب سے مضبوط ریاست میرے آقا نے قائم کر کے اب نبی پاک کی مثال آج کے دور میں ہاں نہ نبی پاک کی مثال ہر دور میں لقت کانا لکوں پھر رسول اللہ اس وط ہر دور لوگ ہیں مطلب ہم گناہ لوگ ہیں ہم امتی ہیں ہم کمزور لوگ ہیں ہمیں بہت بڑے رہنما کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ہم لوگ اگر ان سے روشنی لیں گے تو پھر روشنی پھر چلیں اس سوال پر آپ سے مدنی پور لیتے ہیں آپ کال دیجیے ذرا پھر کالز کے بعد ذرا ان اس موضوع کو لے کے کنٹینیو کرتے ہیں جی دی کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شارو کا ہند کے شہر بوندی راجستھان سے ماشاء اللہ پیارے پیارے نگرانی ماشاء اللہ موضوع امت کا رہنما ماشاء اللہ بہت پیارا موضوع ہے اور ماشاء اللہ رکنے شروع اور ماشاء اللہ مفتی کاسم سا ماشاء اللہ دامد برکات فرمائیں آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے نظر بد سے بچایا میرا ایک سوال تھا اس سلسلے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی سودا کرے بازار میں تو اس میں بھی علماء کی رہنمائی لے لیں کوئی کام شروع کرے تو اس میں بھی علماء کرام کی رہنمائی لے لے کوئی زمین لے تو اس میں بھی علماء کرام کی رہنمائی لے لے تو ہم علما کرام کے پاس کیوں جائیں ہمارے پاس بھی تو دماغ ہے نا ہم ہمارے دماغ سے کر لیں گے اور بہت سے کہتے ہیں کہ ہم ہمیں عالم سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے ہم خود اپنے آپ میں عالم ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کے ارشا فرماتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اگلی کال دیجیے گا ماشاء اللہ سلسلہ امت کے رہنما اللہ رب العزت سلسلے کی برکتیں عطا فرمائے اور یقیناً علماء کے بارے میں گفتگو ہوگی تو مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عمران بھائی عبدالحبیب بھائی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں اس سے ہمیں کیا عام مدنی پھول ملتے ہیں ایک تو یہ رشاط فرمائیے اور مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو معاشرے کے پہلو ہیں کہ علماء سے جو بے رغبتی کے سلسلے ہیں تو ایمان کی جو حقیقت ہے جو علماء صحیح علماء جو واقعی اللہ کے وزل کی محبت کا درد دیتے ہیں پیارے آ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیتے ہیں صحابہ کی اہل بیت کی اولیاء کی امت کی اور خصوصاً جو ادب کا درد دیتے ہیں تو کیا ان سب کو شامل کر کے تو یہ کیا چیز پھیلائی جا رہی ہے بے رغبتی مولویوں کے, کے بلکہ مولویوں کے نام سے بھی اب چڑھایا جاتا ہے ان کے قریب نہیں جانا اور نوجوانوں میں جو عورتیں ہیں یا مرد ہیں لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کے دلوں میں یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے ڈالی جا رہی ہے تو جو علماء کی محبت ہے وہ امت کے لیے کیوں ضروری ہے اس پر مدنی پورے ارشاد فرمائیے ہم hmm. جی مفتی صاحب ایک تو وہی سوال پہلا سوال تھا اور ہم نے اس پر کچھ بدری پھول تو لیے تھے کہ ہم خود ہی عالم ہیں خود ہی پڑھ لیں گے ہر معاملے میں علماء کی کیا ضرورت ہے کچھ اور اس پر فرمانا چاہیے, دل دل چاہیے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کاروبار کرتے ہیں کوئی زمین خریدتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں ہمارے پاس بھی دماغ ہے تو, تو ہمارے پاس بھی دماغ ہے تو اس میں میں نے وہی عرض کیا تھا کہ لازمی بات ہے دماغ ہے تو آپ مارکیٹ خریدنے غریب پاگل تو پاگل خانے میں ہوتا ہے ارض یہ ہے کہ اس میں وہ پہلو کہ جس کے اندر کسی کا حق تلف ہوگا شریعت وہاں پر آپ کو کوئی حکم دے گا آخر میں, میں نے وہی ارض کیا کہ کیا اس کے بارے میں اس طرح کے جو قوانین ہوتے ہیں کیا اس کے بارے میں حکومت کے کوئی قوانین نہیں ہوتے تو آخر یہی سوال جو ہے وہ حکومت کے اوپر کیوں نہیں کیا جاتا کہ بھائی جب لوگ آپس کے اندر مل جل کے خود ہی سارا کچھ کر لیں گے تو کیا ضرورت ہے کہ اس کے لیے جناب فلاں شعبہ کام ہے فلاں ڈپارٹمنٹ قائم ہے یہ رجسٹریاں کیوں بنتی ہیں کیا رجسنیاں رجسنیاں کے بغیر بندہ اجل... مالک نہیں ہوتا یا زمین غائب ہو جاتی ہے لیکن اس لیے ہوتا ہے تاکہ بعد میں کچھ پہ دعوی اس کے ساتھ دیگر پچاس چیزیں شریعت کے تو اتنے حکام ہی نہیں ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو وہ اس میں جہاں پر ایک آدمی دوسرے کی حکتلفی کر سکتا ہے یا بعد میں کوئی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے میں نے آپ سے کہا جی مجھے دس ایک سو گز آپ سے زمین خرید رہی آپ نے کہا میں نے آپ کو بیچ دی بھائی زمین کون سی ہے پیسے کتنے ہیں پتائی ہی کوئی نہیں हुँ. تو شریت بتائے گی کہ بھائی جگہ پوری فکس کرو یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ایک انچ اس کا جو بالکل فکس کر یہ والی جگہ ہے اور پیسے اس کی قیمت متعین ہونی چاہیے اور اس کی ادائیگی کا وقت متعین ہونا چاہیے تو شریعت نے یہاں پر جو حکام دی وہ یہی والے دی دوسرے لفظوں میں شریعت سے پوچھنے سے معاملے آسان ہوتے ہیں اس کو ڈفیکلٹ نہیں کرار کر, دیا جانا چاہیے یار پھنس جائیں گے علماء سے پوچھیں گے یہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ جو اتنی دیر سے جو آپ ارشاد فرما رہے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیا دنیا میں کوئی علماء سے پوچھتا نہیں ہے الحمدللہ بڑی تعداد پوچھتی ہے ہمارے ہے مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری گفتگو سے لوگوں کو یہ شک فیل نہ ہو رہا ہوگا لگتا ہے علماء سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے تو علماء ڈھونڈتے ہیں مولانا ڈھونڈتے ہیں ازان دے دو کوئی کون کا کو مطلب کوئی اعلان کرتا ہے کہ جناب اس ہاسپٹل کے جو سب سے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے برائے کردھر اس کو بلا دیجیے گا میرے بچے کے کان میں اذان دینی ہے نہیں تو خود ازان دے تو سکتے ہیں ازان دے سکتے لیکن پھر بھی اچھا آپ ازان بچپن سے سن رہے ہیں اذان دینے کے لیے پھر بھی مولانا کو بلاتے ہیں ازان دینا آتی نہیں ہے اذان دے بھی دیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یار ایک مذہبی آدمی ہے عالم ہے امام ہے موزین صاحب ہے حالانکہ نارملی ہمارے صاحب کے بےچارے کی تنخواہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ چلے اللہ شریف بھول کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ اسی کو بلاتے پتا جس کے بارے میں یقین نہیں پتا کہ اس کو پوری ادان آتی ہے اور صحیح والی آتی ہے اس کو لوگ یوں مطلب ایسا نہیں ہے کہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں مطلب یہ کہ جب ضرورت محسوس ہوتی ہے دیکھے جس میں سمجھ ہے جنازہ اچھا آپ بزنس مین آدمی ہیں آپ کاروبار پر آ جائیں ایک عام آدمی جب اپنی چھوٹی سی دکان اب یہ مطلب جو ہے نا یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ٹھیلے وغیرہ لگاتے اسرا ہے آپ نے کبھی ان کے با اکاؤنٹینٹ دیکھا ہے نہیں ان کے پاس نہیں ہوتا اکاؤنٹنٹ کس کے پاس ہوتا ہے بڑے بزنس مین کے پاس کیوں ان کو نہیں آتا حساب کتاب کرنا تو اکاؤنٹنٹ کیوں رکھتے ہیں وہ دوسرے کام میں لگے رہے نا کام دوسرے کام میں نہیں ان کو پتا ہے یہ ہم نہیں کر سکیں گے ان کو ان کو اینٹری پاس کرنے نہیں آتی بیلنس شیٹ بنانے نہیں آتی بزنس کرنے آتا ہے بزنس کرنے آتا ہے دو ٹو پلس ٹو کتنے ہوتے یہ بھی ان کو آتا ہے مگر ڈیفینے وہ کام نہیں کر سکتے وہ ان کو بولو ٹرائٹ بنا تو نہیں بنانے آئے بیلنس بنا تو نہیں بنانے کے لیے آئے گی لیجر ان کو مینٹین کرنے کے لیے نہیں آئے گا ان, کو ان چیزوں کرنے کے لیے ان کو اپنے ماسٹر رکھتے, رکھتے ہیں ٹھیک ہے رکھتے ہیں نا جب کام کرنا تو ایکسپرٹ لوگ رکھتے ہیں میں اتنی بات آپ کو صرف لانا چاہ رہا تھا کہ جب ایک مرتبہ ایک مسلمان کا یہ ذہن بن گیا نا کہ میری زندگی کے سارے کے سارے کام اسلام ہی کے مطابق ہوں گے वा, تو वा. وہ اطلام خود سیکھے گا اور جہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی وہاں علماء سے رابطہ کرے گا بن جائے کہ شریعت کے مطابق چلنا ہے دیکھیں نا مطلب یہ ہوگا نا بتا آج مسجد کا دیکھا آپ کو سب سے پہلے پتا ہو مسجد کہاں نہیں پتا ہوگا تو پوچھو گا مسجد کہاں اگر آپ کو پتا ہے مسجد کہاں تو آپ کو کوئی پابندی کیا جائے گا مسجد میں فرض نماز ادا کرنے جا رہے ہیں علماء کو پوچھ کے چاہیے کہ مسجد کہاں ہے بھائی مجھے پتہ ہے مسجد کہاں مسجد جائے گا لیکن مسجد میں جانا کیسے یہ طریقہ دیکھ لیں نماز پڑھنی کیسے یہ طریقہ اور اگر نارملی اس وقت اگر لاکھوں کروڑوں مسلمان عبادت کرنے جا رہے ہیں نا مسجد میں کیا ہر نماز علما سے پوچھ کر جا رہے معروم ہے معلوم ہے کہ میں زہر کا وقت زہر پڑھنے جا رہا ہوں امام صاحب یہ زہر کی کا وقت اذان ہوئی یہ میں اثر پڑھ لوں کیا ہوگا ایسی چیزیں نہیں ہوتی نارملی طور پر تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی علماء سے رابطہ نہیں رکھتا علماء سے پوچھتا نہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو لاکھوں لوگ تو اولما ہی بن رہے ہیں مجموعی طور پر لاکھوں لوگ عالم بن رہے ہیں اچھا ہم کہتے ہیں کہ آپ کے بھی سے عوام اولاما کم ہے بھائی کیسے پتا چلا کہاں رجال ہے ایک چیز کی کمی کیسے آپ کو کیسے پتا چلا کہ ایک چیز کم ہے ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے اور پروڈکشن کم ہو جائے دب آواز آتی ہے نا بھائی ہو گئی ڈیتھ مینس ڈیمانڈ ہے لوگ علماء سے بات کرنا چاہتے ہیں ڈیمانڈ ہے پروڈکشن کم ہے آپ آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ پوچھیں کیوں لوگ پوچھ رہے ہیں دارالفتہ اہل سنت ہے مفتی صاحب کو پتہ ہے مفتی ہمارے نگران ہی شعبے کے مفتی صاحب دارو تہل سنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا لوگ پوچھتے نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے چار پانچ مفتی ہو گئے اتنے نائب مفتی ہو گئے اتنے مستقسن ہو گئے جناب یہ بارہ تیرہ چودہ ہمارے دارو تہل سنت کھل گئے فون لائن ہے یہ وہ ہے اتنے سب بیٹھے خالی خالی بیٹھے ہوئے آتا ہی نہیں پوچھنے کے لیے ایسا دیکھیے ہمارے ہاں تو ابد بھائی ہمارے بھی نگران ہے میں اپنے شعبے کا اور یہ بھی میرے اوپر ہے تو ارتھ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کبھی شکایت نہیں کی کہ ہمارے داروسا میں کوئی نہیں آتا اور ہمارے فون پہ کال نہیں آتی اور ہمارے واٹس ایپ پہ کوئی میسج نہیں آتا ان کو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم فون کرتے ہیں آگے سے لائن بزی ملتی ہے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 تین سو ہم جواب دی سکتے ہیں اور پندرہ سو ہم، ہم، ہم، ہمیں وصول ہوتے ہیں اور وہ بھی اس صورت میں کہ جبکہ پاکستان اس میں بلاک ہے پاکستان کے نمبر پاکستان لازم کے واٹس اپ بلاک ہیں اس کے اندر کہ ہم ان کا جواب نہیں دیں گے یہ صرف بیرون ملک والوں کے لیے سرویس ہے پاکستان والوں کے لیے فون کال ہے اچھا اب فون کال کا کیا حال ہے اس کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس چار لائن ہیں چار لائنوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ چاروں پر کال کرے چاروں بزی ہوتی اور جو ہمارے اسلامی بھائی فون سنتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس صاحب وقت تو کان بھی دکھنے لگ گئے اب تو لگتا ہے کہ تھوڑ سننا بھی تھوڑا ہمیں ہو جائے گا ہر وقت موبائل کان پہ لگا کے رکھتے ہیں ہمارے کان جو ہے جو وہ متاثر ہو رہے ہیں آپ اس کا کوئی متبادل بننا ہے ہمارا ٹائم کام کرے حالانکہ ہمیں صرف دو دو گھنٹے رکھے ہوں یعنی چار نمبرز ہیں اور جواب دینے والے غالباً دس ہیں جو دو دو ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے جو وہ سے جواب دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پورا ہی نہیں ہو رہا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 <تصفيق> تو ہمارے ہم سے جو سوالات پوچھنے کا ریشو ہے اس کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم شاید موجودہ افراد کی تعداد کو چار گنا زیادہ بھی کر دیں تب بھی ہم اس کی اس تفصیل کو پورا نہیں کرتے ہمیں کتنے شہروں سے پشاور سے ملتان شریف سے اور شہروں سے یہ نواب شاہ ہے ملک سے ہر جگہ سے ڈیمانڈ ہے اچھا یہ مفتی صاحب ہیں ماشاء ہمارے دیگر علماء بھی ہیں یہ جاتے ہیں ہم تو جیسے میں پرسنل میں عالم نہیں ہوں میں مفتی نہیں ہوں تو ہم ان کیٹیگری میں میں نہیں خود کو لے پاتا لیکن آپ ہی جاتے ہیں دنیا میں بیانات کرتے ہیں ہزار یو کے لے لیں آپ سے لیں یورپ کے لے لیں بڑے بڑے اجتماع ہم نے شرکت کی ہے جب اجتماع کے بعد جب لوگ ملتے ہیں کیا آپ سے مسائل نہیں پوچھتے بالکل پوچھتے کیوں پوچھتے ہیں بھائی ہچ کے جی دل ایسا تو... مفتی صاحب تھوڑا سا میں یہ جو اچھا ہو کال وہ لے لی تھوڑا دین تھوڑا سوچنے پر آ گیا یہ جسم جی جی جا رہے تھے ہمارے آج عبد الربی بھائی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ طبقہ جی نہ پوچھنے والا تھوڑا کیا ضرورت ہے یہ جو آپ کہہ رہے کیا ضرورت ہے یہ طبقہ میرا کہلے یہ ہے ہی نہیں کوئی پتہ کیا میں ایک کمرے کے اندر دو بندے بیٹھے ہوئے ایک, ایک سو دو ایک بالکل چپ ہے دو بندے شور مچا رہے دروازہ بند ہے باہر جو لوگ سن رہے ہوں گے نا وہ یہ کہ, وہ یہی یہ کہیں گے یار اندر دو ہی بندے کیونکہ ایک سو کی آواز نہیں آ رہی اور دو بندے شور ہی مچایا جا رہے تو لگے گا یہی یہ کہ یہ دو بندے ہی ہیں اور یہ جو بیان کر رہے نا وہی وہ مسئلہ ہے اور وہی وہ حقیقت ہے اور وہی وہ کچھ اندر جو ہے نا وہ ہیپنگ ہو رہی ہے واقع ہو رہا ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے بات یہ ہے کہ ہم سے سوالات پوچھنے والے کتنے لوگ مذہب کی طرف آنے والے کتنے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 کہ شاید یہی اصل سنیرو ہے اور یہی اصل یہی نمائندہ ہے جبکہ اصل حقیقت وہ نہیں ہوتی اب مثال کے طور پہ یہ اخباریں اور جو چینلز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو فیشن شوز ہیں یہ دکھائے جاتے دیکھنے والے کو لگے گا کہ شاید اس ملک کے اندر یہی کام ہوتے ہیں جبکہ ہماری اکثریت وہ ہوگی پاکستان کی جن کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بےودگی ہے کیا یہ, یہ فضول چیز ہے کیا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 ابھی ہر سال جب پوزیشن آتی ہیں نا اسکول کی کالجز کی یونیورسٹیز کی تو اخبار کے اندر تصویریں چھپتی جن کی پوزیشنیں آتی نمبر ایک تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو لڑکیاں پوزیشنیں حاصل کرتی اور وہ جن کی تصویریں ہوتی ہیں نا ان میں 99% نائن پرسینٹ سر پہ سکاف ہوتا ہے اصل جو اسلام کا چہرہ ہے وہ وہاں پتا چلتا ہے کہ قوم کی نمائندہ پردہ پردہ یہاں پر ہمارے ملک میں مثال کے طور پہ کتنا ہے ایک ابھی کچھ ایسا پہلے سروے ہوا ایک کہ پردے کو لائک کرنے والے کتنے ہیں हुँ. اور ڈس لائک کرنے والے کتنے ہیں اور خاموش رہنے والے کتنے ہیں اب یقین یہ سروے انٹرنیشنل سروے تھا میرا خیال ہے ایٹی پرسینٹ سے زیادہ وہ سروے کا نتیجہ یہ تھا ایٹی پرسینٹ سے زیادہ لوگ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم گھر سے نکلتے ہوئے عورتوں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ پردے میں نکلے हुँ. تو چار پرسینٹ وہ تھے جنہوں نے یہ کہا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 تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ باتوں سے یوں لگتا ہے کہ شاید رجوع نہیں ہو رہا تو بات وہی ہے کہ علماء کے خلاف کلام کرنے والے تو آپ کو بی سیوں مل جائیں گے تو وہ لیکن وہ بیسوں ٹوٹل بی سی ہی ہوں گے اور اس کے مقابلے میں وہ جو آپ کو انیس کروڑ افراد ملیں گے نا کہ جو اپنی زندگی کے بہت سارے مراحل اگر تمام تر نہیں تو بہت سارے مراحل کے اندر دین کی رہنمائی لیتے ہیں جو نکاح کے موقع پر جو طلاق کے موقع پر جو بچے کی پیدائش کے موقع پر جو ہر سال عید الفطر کی نماز پڑھنے کے موقع پہ عید الاضحی کی قربانی کے موقع پر جو اور سیاست کے معاملے میں آخر کیا اس کے اوپر اسلام سے ہٹ کے قوانین نہیں شادی میں قوانین اسلام سے ہٹ کے بھی ہیں تو ٹھیک ہے پھر لوگ وہ اس پہ عمل کر لیا کرے لیکن لوگ نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے اسلامی طریقے سے نکاح کرنا ہے صاحب کی بات کو آن کروں اور آپ کی بات کو میں اور مزید آگے لے کر چلتا ہوں آج عبد یہ بتائیں اتنا ماڈرن طبقہ لے لیں آپ <تصفح> نکاح کس سے پڑھاتے ارے نکاح کے لیے ایک زین بنا ہوا ہے کہ نکاح کے لیے ایک داڑی والا آدمی ہوگا بہت زیادہ شیروانی پہنا ہوا ہوگا سر پر ٹوپی ہوگی یعنی کو مولا نہ یعنی کسی ایسے مطلب کہ غیر مولانا وغیرہ سے اگر کوئی نکاح پڑا تو شاید اس ہال کے اندر بھی اس طرح کا عجیب وغیرہ شور مت اس کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی اس کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا مولانا تو تھا نہیں اس کے نکاح کے اندر نکاح اس نے پڑھایا, کسی اور سے تھا ارے ایسی چیزیں آج, آج تو ہی ماشاء اللہ ایک دوسرا کانسیپٹ بہت خوبصورت آ رہا ہے نا سامنے کے نکاح جنازہ اور اذان بچے کا یہ تو ایک جزو ہے ضروری ہے کل آپ پاکستان کا یا دنیا کا سب سے مہنگا مارڈن ہاسپٹل لیں हم. سب سے مہنگا ماڈرن ہاسپٹل لیں اس کے سب سے مہنگا اور سب سے مہنگا کمرہ لیں اور اس میں سب سے مالدار فیملی کے یہاں کو ڈیلیوری کیس ہو گیا हم. اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا جس کے خاندان میں بھی شاید کو نماز نہ پڑتا ہو ٹھیک ہے جس میں پردے سے بالکل دوری ہو اور لڑکا بالکل جیسے کہ اس سے مسجد کا اس کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد کا راستہ کدھر ہوتا ہے میں اتنی بڑی اگزامپل دے رہا ہوں لیکن جب بچہ پیدا ہوگا نا تو اس کو آئے گا یہی آگ مولانا گائے نہیں لیکن میں میں تصویر کا دوسرا روکی کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک کانسپٹ کی جو اچھا میں ازان اچھا جا جا رہا ازان جنازہ اور نکاح اس کے لیے تو مولوی ضروری ہے لیکن جو آج آپ دونوں حضرات کی گفتگو کے بعد جو ایک اور کانسپٹ کلیئر ہوا کہ نئی اسلام کی ہدایات اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں زندگی کے ہر میدان میں جو دلوقتي دلوقتي جس جس کو جو اور قوم کر بھی رہی ہے اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے نا وہ آ رہا ہے مثال کے طور پر اب مارکیٹ کے مجھے بھی مارکیٹ کا تجربہ مفتی صاحب کو بھی بہت اندازہ ہوگا مارکیٹ میں بھی رہنے والوں میں جب جس کے دل و دماغ کے اندر ایک ہلکا سا بھی شعور بیدار ہوتا ہے نا حرام حلال وہ ڈیفنیٹلی مولانا سے رابطہ کرتا ہے عالم سے رابطہ کرتا ہے کہ نہیں یار مجھے حرام سے بچنا ہے اب اللہ نہ کرے گا کسی کے دماغ کے اندر یہ بات اتنا ہے ہی نہیں کہ مجھے کمانا ہے اچھا یا پھر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ میں کما رہا ہوں اور یہ اس کو خود ڈاؤٹ ہے کہ یہ حرام ہے اگر میں مطلب پوچھوں گا نہ کچھ اور ہو گیا تو چھوڑوں گا نہیں تو وہ پوچھتا نہیں ہے تو وہ اس کے اپنے اندر کا خوف ہے جو مجھے جو ایسا لگتا ہے کہ امت کے رہنما یہ کل بھی تھے علماء ماشاء امت کے رہنما آج بھی ہیں جس سے منزل پانی ہے وہی وہ رہنما ڈھونڈتا ہے با با جس سے منزل کی فکر ہی نہیں ہے اس سے رہنما کی حاجت وہ بول ہیں حاجت نہیں ہے مجھے کالز میں ایک سوال تھا کہ یہ جو روایت ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانے اس سے کیا مراد ہے دیکھیے جو روایت کے الفاظ کا مانا ہے وہ تو یہی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء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 اور یہی امت کی رہنمائی امت ہے کی امت ہے رہنمائی کے لیے یہ حدیث پاک م. ہے م. یا اس میں جو فضائل اور فضیلت اور مرتبہ ہے اس کا بھی کچھ ذکر ہے دیکھیں یہ تشبیح کے اعتبار سے ہوتا ہے اور تشبیہ کے اندر فضیلت بھی ملحوظ ہوتی ہے تشبیح جب دی جاتی ہے کسی کو کہا جائے کہ یہ چاند جیسا ہے تو اس کا ایک مقصد یہ نہیں اس کا بلکہ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے حسرے جمال, جمال کو تشبیح دی جا رہی ہے اسی طرح فضیلت بھی اس کے اندر ملحوظ ہے لیکن لازمی بات ہے کہ جو فرق مراتی بے تو واضح ہے اصل مقصود وہ ہے کہ یہ رہنمائی کریں گے اور بکیا جو فضیلت ہے تو فضیلت یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ وارث ہونے کے اعتبار سے ان کو یہ ایک تشبیح دے ہے ان کو وراثت بھی کہا گیا انبیاء کی علم کو وراثت تو کہا گیا یہ تو حدیث مبارک ہے اور بڑی معروف حدیث ہے فرمایا کہ العلماء وارافت الانبیاء کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں اور نبی درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں تو جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا تو علم کو اس معنی کے اندر وراثت کہا جاتا بلکہ قرآن پاک کے اندر بھی سمبا او رسن الکتاب لوین فینا پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تو ان میں کوئی اپنی جان تجا زیادتی کرنے والا ہے کوئی معتدل لاستے والا ہے اور کوئی لیکیوں میں بہت زیادہ ثبت کرنے والا ہے علم کو وراثت تو کہا جاتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب بھی علم کے فضائل ہم نے قرآن میں پڑھے حدیث میں پڑھے تو یہ اس سے کیا یہ قرآن و حدیث کا علم ہے دنیا بھر کا علم ہونا چاہیے لوگ علم حاصل کریں ڈگریاں حاصل کریں سائنس پڑھیں اور وہ اسی سوال کو کنٹینیو بھی کروں گا کہ کیا ہمارے علماء نے کو ویسے ایسے شاندار کارنامے سر دیے اس میں دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہر طرح کے علم کی فضیلت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 ان فضائل کا جو مصداق ہے یعنی جس کو وہ ثواب ملے گا فضائل ملیں گے وہ علم دین حاصل کرنے والے کو ہی ملیں گے وہ تو تھا کہ علماء کے کارنامے علماء کے کارنامے جو دیکھیں اب علماء کے کارنامے اگر جو آپ تاریخ دیکھتے آئے تو مثال کے طور پہ آئمہ اربا ہی کو اگر آپ دیکھتے ہیں اگر آپ صرف سکھی افوا بھی دیکھتے ہیں بلکہ یہ جس کو ہم دنیاوی علم کہتے ہیں نا بیسیکلی یہ بھی اعتبار سے ہوتا ہے ایک وہ ہے جو خالص دین ہی کے احکام ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے کہ جو نظم اور جو ملک کو چلانے والے جی امور جی ہوتے جی ہیں ٹھیک جی جی جی ہے جی ان کے اعتبار سے اور کتابیں تو بڑی لکھی ہیں علما نے وہ تو ہم مانتے ہیں لیکن کوئی حکومت کے لحاظ سے ملک کے لحاظ سے قوم و ملت کے لحاظ سے اب آپ دیکھیں کہ اسلامی حکومت اسلامی خلافت, دیب خلافت دیب تھی اسلامی خلافت تھی جتنے عرصے تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا بنو امیہ تھے اور اس کے بعد بنو عباس آ پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ تھی تو اس زمانے کے اندر تو یہ جو آج کی ہماری سائنس ہے یہ اس طرح اس زمانے کے اندر تو فلورش اور اس طرح پرومیننٹ نہیں تھی تو اس زمانے میں وہ جو سارا نظم مملکت چلتا تھا ان سب کے اصول کسی نے بنائے تھے کیا وہ ارستو افلاطون کی کتابیں پڑھتے تھے نہیں ارست و کی کتابیں نہیں پڑھتے تھے یعنی افرستو وغیرہ نے بھی سیاست کے اوپر ریاست کے اوپر اس نے لکھا لیکن جو اسلامی حکومتیں تھیں وہ ان کی کتابوں پہ نہیں چل رہی تھی <تصفيق> وہ مسلمان علماء کی لکھی ہوئی کتابوں پہ چل رہی تھی جو کورٹ کا نظام ہے نظام عدالت ہے اس کے اندر کس کو فالو کیا جاتا تھا علماء کی لکھی کتابوں ہی کو فالو کیا جاتا تھا صحیح. علماء ہی یہی مجت امام امام ابی ام ام ام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے قاض الخذ چیف جسٹس ٹھیک امام ابی یوسف رحمت اللہ امام محمد بھی رے شہر کے قاضی تھے اس کے جج تھے اس کے علاوہ کثیر تعداد کے اندر آپ کو علماء ملیں گے کہ جو اپنے اپنے علاقوں کے قاضی تھے تو یہ جو کورٹس کا نظام تھا یہ کن کے ذریعے چل رہا تھا اب اگر آپ اس کو دنیا شمار کرتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دنیا ان کے ذریعے چل رہی تھی اگر آپ اس کو دین شمار کرتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی دین میں داخل ہے اور یہ دین کا حصہ علما کے ذریعے چل رہا تھا ایک بار اب رہا یہ کہ طب ہے میڈیکل ہے اور دیگر علوم ہیں تو ان سب کی جو پہلی بنیاد بنی تھی وہ منطق اور فلسفہ بنی تھی سائنس اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اس کے بعد آئیں جو منطق فلسفہ تھا یہ رست و فلا توں سے جب ٹرانسفر ہوا اور اس کا تراجم کیے گئے تو اس کے سب سے پہلے تراجم عربی زبان میں کیے گئے اور بنو امیا کے زمانے میں کیے گئے پھر اس کے بعد ہارون رشید مامول رشید ان کے زمانے میں یہ تراجم ہوئے پھر اسی کے اندر منتق فلسفہ میں جو اسلامی نام ہیں بو الی سینا ہے ابن رشت ہے امام غزالی ہیں اور دیگر بڑے بڑے فلاسفرس کے نام ہیں انہوں نے ہی اس علم کو اس کے جو ہے نا وہ یو کہہ رہے کہ اس کی بلندیوں تک پہنچایا ٹھیک ہے پھر جو طب کی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی اسلامی علماء مسلمان علماء ہی تھے جنہوں نے طب کے اوپر کام کیا جیسے خود یہ بولی سی نہیں تھا हुँ. بہت بڑا طبیب تھا فرابی بہت بڑا طبیب تھا تو بہت یہ ت... ان کی کتابیں یورپ میں ابھی پچھلی صدی تک پڑھائی جاتی تھی آنکھ کے اوپر میں نے خود وہ کتاب پڑھی ہے مسلمان جو ہے طبیب کی اور عالم تھا اس کی کتاب تھی وہ آج سے تقریباً ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی تھی وہ ابھی پچھلی سدی تک یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر میڈیکل کی تعلیم کے لیے وہی کتاب ان کے داخلے نے تھی وہی پڑھائی جاتی تھی हم. اب ایڈوانس ہوگی تو اب نئی سے نئی کتابیں آ گئیں تو اچھا اسی طرح یہ میتھ ہے ریاضی ہے ریاضی کے اندر خورزمی ہے اور دیگر بڑے بڑے ماہرین جو ہے یہ عمر خیام اس کا میت کے اندر ریاضی کے اندر اس کا نام اس کے اوپر ابھی تک یورپ اس پہ کتابیں لکھ رہا ہے عمر خیام کے اوپر اور اس کے علاوہ یعنی ایک پوری لسٹ بنتی ہے کہ جنہوں نے ان جو دنیاوی علوم ہے سائنس ہے طب ہے ریاضی ہے جغرافیہ ہے ستاروں کا علم ہے ستاروں کا علم ہے اسٹرونومی ہے ان سب کے اندر جنہوں نے کام کیا وہ سب سے پہلے مسلمان ہی تھے بلکہ یہ یورپ کے اندر جو علم گیا نا یہ اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ بنو امیا کا ایک شہزادہ جو بنو عباس کی وجہ سے جو ہے وہ عبد الرحمان یہ وہاں سے چلا گیا تھا یہ اسپین گیا تھا اسپین کے اندر جو اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی اس نے وہاں پر ان علوم کو روشناس کرایا تھا وہاں <خری> <سلام> پر متعارف انہوں نے کروایا پھر وہاں سے یہ چلنا شروع ہوا ورنہ تو اس سے پہلے جو آپ ذرا لندن کے حالات پڑے پیرس کے حالات پڑے کہ وہاں پر کیا صورت حال تھی وہ تو آدمی کو یقین نہیں آتا کہ یہ والا لندن پیرس ایسا بھی ہوتا تھا کسی زمانے کے اندر لیکن وہ ایسا ہی ہوتا تھا جی وہاں پر جو اسلامی دنیا سے جو بغداد سے جو کوفہ سے دمشک سے علم اسپین گیا اور اسپین کے ذریعے پھر پورے یورپ کے اندر پھیلا پھر اس کے بعد یہ پندرہویں صدی سولہویں صدی کے اندر ایک جو وہ عروج پیدا ہوا ایک انقلاب آیا اور انہوں نے ترقی کرنا شروع کی لیکن جو اصل بنیادیں ہیں وہ مسلمان سائنس دانوں نے بند رکھی تھی اور وہ مسلمان علماء ہی ماشاءاللہ لیکن ٹھیک ہے میں کال بھی ل... لے رہا ہوں سوال اب ایک ہے کہ آپ پرانی کامیابیوں پر ہی خوش ہوتے رہیں ابھی چار پانچ سات سال سے تو نہیں ہے نا علماء کا کوئی ایسا شاندار کردار تو اس پر کوئی کلام آپ سے کرتے ہیں کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں حضور مقصود دیوان اب یو ایس اے کے شہر سکرمنٹوں سے ارض کر رہا ہوں حضور ماشاء اللہ جل امت کے رہنما ماشاء اللہ جلد بڑا پیارا سلسلہ بڑا زبردست بڑی معلومات الحمد للہ حاصل ہو رہی ہیں ماشاء اللہ جلد حضور میرا ایک سوال ہے کہ یعنی اب کہا جاتا ہے کہ علماء کرام سے پوچھا جائے ہر حوالے سے مطلب علما سے رہنمائی لی جائے تو علماء کا بھی تو پتہ چلے کہ کس طرح کے علماء کے پاس ہم اب ہر بندہ عالم بنا ہوا ہے ہر بندے نے مطلب بیان کر رہا ہے ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں عالم دین ہوں مطلب ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ کون صحیح ہے ہم نے کس کے پاس جانا ہے یعنی صحیح جو عالم دین حق پر جو ہے وہ کون ہے اس کی نشانیاں کس طرح پتا چلیں گی ہم کس کے پاس جائیں ہر, ہر, ہر عالم دین ہر عالم دین کہیں گے پتا نہیں کہ نہیں کہیں گے کہ ہر کوئی اپنے طور پہ ہر مسئلہ مسئلہ بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح ہے وہ کہہ رہا ہے اس طرح ہے کس کے پاس جائیں کس طرح یہ سارا پتا چلے گا امریکہ سے سوال آیا اور واقعی حاجی عبدالحبی اگر مدری مذاکرے دیکھ رہے ہیں نا تو شاید یہ سوال نہ بنتا اچھا میں جو بھی ہے تو بھی فرینک کیونکہ کئی مرتبہ کئی مرتبہ امیر اللہ سنت نے براہ راست مدری مذاکروں میں شرقی مسائل کس سے پوچھنے چاہیے اس کے بارے میں آپ نے مطلب کافی کافی دیر تک مدری پھول عطا فرمائے ہیں اور کہ ہر داڑی والے سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا ہر مسجد کا امام مسئلہ نہیں بتا سکتا اور بعض اوقات جو افتا کے جو جو نویسی کر رہے ہوتے ہیں جب اس فیلڈ سے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں کسی اور کام میں چلے جاتے ہیں عموماً تو بھی ان سے مطلب مسائل پوچھنے کے حوالے سے آپ نے اپنے مشورے دیے ہیں کہ اس میں بھی غور و خوص کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اب وہ مسئلے کو دیکھنا پڑھنا لکھنا وہ اپنی فیلڈ سے نکل گئے ہیں جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح میں عوام کو کہ ہم کیا کریں عوام کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ متمد اور مستند کیٹ اور اقبا اعتماد علماء سے رابطہ کریں اور وہ اس کو تلاش کریں اب یہ بولے گا وہ تلاش بھی نہیں کرنا تو اب آپ کے پاس کیس ہو جائے تو وکیل بھی آپ تلاش کر لیتے ہو بیماری آ جائے تو ڈاکٹر آپ تلاش کر لیتے ہو بلڈنگ بنانی تو بلڈر آپ تلاش کر لیتے ہو پلاٹ خریدنا ہے تو ریل اسٹیٹ والا آپ تلاش کر لیتے ہو پیسہ کس بینک میں جمع کروانا ہے تاکہ وہ کرنا ہے تو وہ بینک تلاش کر لیتے ہو انویسٹمنٹ کہاں لگانی ہے تو ایریا تلاش کر لیتے ہو رہنا کس ملک میں ملک کو جگہ اور ایریا تلاش کر لیتے ہو اب نہیں تلاش کر سکتا تو ایک بندہ عالم تلاش لیکن لیکن لیکن علما لکھا ہوا ہوتا ہے نام کے آگے عالم بھی لکھا ہوتا ہے ہر ایک کا وکیل بھی لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ پوچھ ہو کہ نہیں لکھتے ہر آدمی اپنے کو ایل ایجوکی کہنا شروع کر دیتا کتنے وکیل گھوم رہے ہوتے ہیں آپ جاؤ وکیل ایک سے وکیل گھوم رہے ہوتے ہیں ہر ایک کے بعد نہیں ہوتا لیکن ایک آدمی کے بعد ہوتا ہے وہ بےچارا وہ آ جاتا ہے کسی کے ہاتھ میں اس طرح مطلب کہ اچائی ڈاکٹر کتنے انویریفائڈ ڈاکٹر ہیں غیر مطلب ان کو معلومات ہی نہیں ہوتی اور وہ ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں آپ ان کو ڈھونڈ لیتے ہو ایون کہ آپ کو آپریشن کرانا ہوتا ہے سمجھدار آدمی فرسٹ اوپینئن سیکنڈ اوپین تھرڈ اوپین کی طرف جاتا تھا جا کے آپریشن کراتا ہے تو جب اپنے دنیا کے دس کام آپ نے کرنے سو کام کرنے اس کے لیے آپ کوئی بھی اتورائز اور ایک صحیح آدمی کی تلاش کر لیتے ہیں تو آپ کو جب ایک شرعی مسئلہ درپیش ہے ایک دینی بات آپ کو پوچھنی ہے تو آپ اس طرح کیوں کر لیتا یہ, یہ بات ہو گئی عوام کے لیے لیکن علماء کو بھی آلادا رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا ہے کہ وہ پھر اپنی بات کیسا کرے اور پھر امی نے اس معاملے میں مدنی مذاکرے میں بڑی پیاری رہنمائی کرتے منع کردیں لاہ علم نہیں آتا اور یہ بات بھی درست ہے کہ اگر کوئی واقعی بہت بڑا عالم ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو اس سے اس کے علم نہ ہونے کی وہ دلیل نہیں ہے کہ اس کے وہ علم نہیں ہے ہر چیز کا جواب ہر, ہر چیز کا جواب اس وقت حاضر ہو اور اس کے ذہن میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا اصل میں یہ کال جو ہے نہیں میرے ذہن سوچ رہا تھا سمجھے کہ یہ مطابقت کرتی چیز کی. کہ جہاں مطلب کہ علماء کی حاجت و ضرورت ہے اب جیسے کہ ہم جامعت المدینہ کو دیکھتے ہیں مفتی صاحب بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں ہمارے کئی علماء بل سنت خود اپنے طور پر زبردست طریقے سے وہ ہے تربیت وہ ہے ذہن سازی بنانا تاکہ میں اس پر یہ غور کرتا ہوں جیسے نارمل اب جیسے مثال پر ہمارے سلسلہ فار ایگزامپل لاکھوں کروڑوں عوام دیکھ رہی ہو فار ایگزامپل اب یہ لاکھوں کروڑوں عوام مسجد کی طرف سے جائے گی نارملی آدمی چاہتا ہے کہ میرا مسئلہ میری مسجد سے حل ہو جائے مگر امام سے میرا مسئلہ ہو جائے امام صاحب کیا کروں اب مثال کر دو بھائی مارکیٹ ہے ہمارے بابل مدینہ میں اتنی مارکیٹیں تقریباً مارکیٹوں میں مساجد یا نمازوں کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں اور واقعی تا آپ بھی دیکھا ہوگا مسجدیں خالی نہیں ہیں بھری ہوئی ہوتی ہیں الحمد لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں تو اب آپ جاتے ہیں ماشاء اللہ رسول امام پڑھا ہے امام ہوتے ہیں نماز پڑھا رہے ہوتے تو اب ایک دکاندار جا کر امام سے چاہتا ہے کہ جاتے جاتے ہاتھ ملاتے, ملاتے, ملاتے امام صاحب کیا کروں اب یہ کچھ ہوا تھا اب اس کے لیے وہ دار رفتہ اس طرح کے مطلب وہ اتنا ذہن نہیں رکھتا ٹیلیفون ملانے کا ذہن نہیں رکھتا لہذا اب حاجت اور ضرورت کو جو میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں ایک ٹاپک تو ہم ماشاءاللہ تقریباً ایک گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہم اس کو لے, لے کر چل رہے ہیں لیکن اب اس طرف بھی ہمیں لانا چاہیے کہ ہم اپنے ممبر اور مہراب کو مضبوط کریں हुم. اور وہاں پر وہ مطلب کہ تربیتی یافتہ اور ایک علم اور تربیت کے سارے مرائل سے گزرے ہوئے ہمارے امام اسلامی بھائی بھی ہوں کہ جو ان کے پاس اگر کوئی آئے تو وہ اول تو ان کی واقعی اگر اہلیت ہے تو ان کی اس شرح حروت کو پورا, پورا, کریں پورا بھی کریں اور نہیں بھی کرتے نا تو بھی میں اسے مشورہ دوں گا کہ کوشش کریں کہ آپ خود ان سے مسئلہ لے کر دارالفتہ سنت یا جی کسی بھی مفتی اسلام سے رابطہ کر کے ان کی رہنمائی کریں میں خود چاہتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل ان کے مطلب کے ڈاکٹر جب مطلب گلی گلی میں اگر آپ کو ملتا ہے آپ کو ہلکی پھلکی بیماریاں ہوتی ہیں آدمی گلی کے اندر محلوں میں ڈاکٹر سے حل کر لیتا ہاسپٹل نہیں جاتا بڑی چیزوں کے لیے بالوں کا اسپیشل ڈاکٹر کے جانا ہوتا ہے ذرا ہماری مساجد ہے الحمد للہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے مساجد ہے اچھا پاکستان ادھر کے مسائل کو لے لے باڑ تھوڑا چینج ہے لوگوں کے مسائل مسجد کے امام ہو جاتے اور بعض وہ مساجد کے امام ہیں میں عرب دنیا میں بھی میں نے دیکھا ہے بعض وہ مساجد کے امام ہیں جو گورنمنٹ لیول کے بھی اور جو ایشوز ہیں نا اوقاف کے اور اس طرح کے وہ بھی امام کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں لوگوں کو اتنا زیادہ جانا نہیں پڑتا یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے مفتی صاحب کہ محلے کے لوگ اپنے امام سے مربوط ہیں اور امام ان کے قائد اور نظریات اور اخلاقیات اور معاملات کی تربیت کے لیے بہت زیادہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور الحمد للہ جو جامع المدینہ ہے اللہ تعالیٰ, تعالیٰ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچا ہمارے جامعہ المدینہ کو ہمارے الحمدللہ للہ جامعۃ المدینہ سے جو ہمارے اسلامیہ میں فارغ ہوتے ہیں اب آٹھ سال یہ الحبیبہ صرف پڑھتے نہیں ہیں تربیت ہمارے صرف آٹھ سال ایک دارالعلوم کی یا جامعہ کی پڑھائی نہیں ہے ہمارے हم. پورا ایک پورا پورا ایک پلان پورا ایک ہے پورا ایک پروجیکٹ ہے پورا ایک کام ہے کہ ان کو اجتماع بھی ملتے ہیں ان کے مدنی قافلے بھی ہوتے ہیں تربیت بھی پھر ماشاء اللہ ہمارے مفتیاں کرام امیل سنت دیگر ذمہ داران ان کے پاس جا جا کر معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے کن کن کی حاجت ضرورتیں یہ سب ہو رہے ہوتے ہیں تربیتی اجتماعات ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہمارے پھر ان کی حسن خیرات پر کام کیا جاتا ہے ان کے دیگر مینرز جو ہوتے ہیں نوکوں میں لینے کے نے جو بھی ایک دین اور اسلام بھی یہ بھی سب سیکھنے کی حاجتیں ہوتی ہیں نا یہ سب کچھ کر کرا کر پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس ٹائم پر مسجد کے امام ہوں اور انہیں بھی مربوط کیا جاتا ہے وابستہ کیا جاتا ہے انہیں کینسل کیا جاتا ہے دارالفتہ سنت اور ہمارے مفتیان کرام سے اور اس بات کے معاملے میں دعوت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو پر میں الحمد اس معاملے میں کلیئر ہوں کہ دعوت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے علمی طبقے کو ہم اس معاملے میں خوف خدا دلاتے ہیں کہ جس بات کا علم نہ ہو اس میں جواب مت دینا اور امیر سنت خود ایز اے رول ماڈل ہر ہفتے مدری مذاکرے میں اور بعض ہوگا ریگولر مدنی مذاکرے میں بالکل ہینڈ ٹو ہینڈ بالکل وہ فیس ٹو فیس آپ اس بات کو پروف کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے مفتی احسان صاحب ہوتے ہیں مفتی قاسم صاحب یا کوئی مفتی علی اذغر صاحب وغیرہ ہوتے ہیں اور جب کسی چیز میں کہتے ہیں کہ اگر صاحب یہ یوں نہیں, یوں ہے تو آپ فرماتے ٹھیک ہے جو آپ کہو گے کہ وہ ہوگا میں رجوع کر لیتا ہوں ڈیفینیٹلی جملہ آپ فرماتے ہیں اچھا جب وہ کوئی جواب دے رہے ہوتے ہیں اور امیر سنت باز پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کے پاس جزیا ہے تو وہ رکتے ہیں اور رک کے پھر, پھر تھوڑا سا سٹے کرتے ہیں سٹے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر آ فرما پھر اس کو ہم اگلے سلسلے میں رکھیں گے یعنی یہ ساری رہنمائی مدنی چینل کے ذریعے امین سن کے ذریعے علماء کے لیے بھی دب دب دب سب, دب سب کے لیے, دب لیے دب نا سب جی جی کے لیے اور یہ وہ یہ وہ چیزیں جس میں عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا وے کیا ہے امین سنت بتا رہے ہیں کہ میری اتنی بڑی پرسنالٹی ہے مگر میں علم اور سوال جواب کے معاملے میں میں کتنا موتاد ہوں اور مجھے کتنا موتاد رہنا چاہیے اور علماء مفتیان مفتان کرام کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے امیر سنت فرماتے ہیں تو عوام اور یہ ساری چیزیں لیڈرشپ رہنما قیادت علماء، مفتیان کرم عوام اور مسائل اور اس میں بھی تمام در مسائل کے حوالے سے امیر سنت کا یہ جو مدنی مذاکرہ ہے نا آئی تھنک کہ یہ بہت خوبصورت ایکسہ ہے جس میں ہمیں سیکھنے کے لیے زبردست رہنمائی ہے تو جو ہمارے یو ایس اے سے کال آئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان تمام تو جو میں نے ابھی وضاحت کی ہے اگر اسے ایک بار پھر تھوڑی توجہ کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اور آپ سمے شاید آپ جیسے بہت سارے لوگوں کو شاید اس کا ایک پروپر جواب مل جائے گا البتہ ہم اپنے طور پر ضرور یہ کوشش کرتے ہیں ہماری کوششیں ہیں ہم نصاب پر کام کرتے ہیں ہمارے مشاورتیں ہو رہی ہوتی ہیں دعوت اسلامی کے پوڈیو ہم اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہمارے امام اسلامی بھائی ہیں جو مختلف مساجد میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دعوت اسلامی کے انڈر انبریلا آتے ہیں اور وہ امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں ان کے تربیتی اجتماع ہوتے ہیں ان کے مدی مشورے ہوتے ہیں ان میں بیانات کا سلسلہ رہتا ہے کہ ہم نے مسجد کو کس طرح رن کرنا ہے اور مسجد میں آنے والے عاشقان رسول کو کس طرح ان کی اخلاق کی اور شرعی رہنمائی اور دینی رہنمائی کے ہمیں فرائض انجام دینے ہیں اور ہے اگر ہے یہ یہ مدنی جال دنیا بھر میں اگر پھیل جائے جو کو پھیلانا ہے میں صرف ایڈوائز نہیں کر رہا ہوں ہم اس میں کام کر رہے ہیں لیکن ڈیفینی کہ اکیلے کا یہ کام کتنا کر سکے گی تو سارے آشی کر رسول کو مل کر یہ کام کرنا چاہیے اور اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہمارے ممبر اور محراب پر علماء ہی مطلب کہ وہ زینت رہے اور یہی یہی وہ طبقہ ہے جو امت کی رہنمائی کر سکتا ہے واقعات قرآن کرین ضروری ہے لیکن علم دین کا ہونا اور اس طرح رہنما بن کر رہنا اگر یہ چیز بھی اگر ہمارے معاشرے میں پراپرلی امپلیمنٹ ہو گئی کہ کیسے پیار محبت اب پڑوسیوں کے احکام اب مسجد نے بتائیں بازار اور گلی کچوں میں رہنے کے احکام اور مسجد نے بتائیں اولاد کی عمد تربیت, عمد تربیت عمد کے احکام آب مسجد نے بتائیں مارکیٹیں بھری ہوئی حرام اور حلال کا حکام اب مسجد نے بتائیں اور انشاءاللہ شاء دیکھیے کہ کتنا پیار امن و محبت کا یہ معاشرہ بنتا ہے تو اس سمت ہم جا بھی رہیں اور جو دیگر عاشقہ نے رسوخ سن رہے جو کر سکتے ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس کام کو کریں انشاءاللہ تعالی اس کی بڑی برکت نظر بڑا ہے زبردست ایک میسج کنوے ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ صحیح علماء تلاش کیسے کرنے ہیں اور ان علماء تک پہنچنا کیسے ہے اور پوچھنا ضرور ہے تاکہ ہماری زندگی شریعت کے تقاضوں کے مطابق گزرے پھر علماء کے لیے بھی بڑے پیارے مدنی پھول ملے کہ علما کا کردار امام اذرا کا کردار کیا ہونا چاہیے اور دعوت اسلامی صرف پرابلم ہائی لائٹ نہیں کرتی سولوشن بھی دیتی ہے امت کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ آپ پوچھیں اور دوسری طرف اس پر کام ہو رہا ہے اور اس کا ماشاء اللہ آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے دارالفتہ بنا دیے علماء کی تربیت ہو رہی ہے آئمہ کی تربیت ہو رہی ہے اور یہ کام جاری ہے اور دنیا بھر میں الحمدللہ للہ بھی پچھلے دنوں ہالینڈ سے یورپ کے کئی ممالک میں ہم یہاں سے امام بھیجتے ہیں تو کئی ملکوں سے ہمیں ڈیمانڈ بھی آتی ہے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں لیکن نو no ڈاؤٹ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا معاملہ ہے میں نگرانی سے ایک اور مدری پھول لینا چاہوں گا کچھ کے بعد کہ یہ جو آ, ہمیں ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے تو کیا ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ ذہن نہیں دے سکتے کہ وہ خود یا اپنے بچوں کو علما بنائیں اور امام بنائیں یعنی سبحان اللہ اگر ہماری اولاد لوگوں کے لیے رہنما بن جائے آج ہمارے سلسلے کا موضوعی امت کے رہنما ہے تو بہت پیاری بات مفتی صاحب نے کہی کہ بڑے بڑے عمرا بڑے بڑے, بڑے بزنس مین جن کا ذہن ہوتا ہے ان کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ کاش میرا بیٹا عالم دین ہو آپ کی دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع پرووائڈ کر رہی ہے ضرور اس پر مدنی لیں گے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ضیا سے محمد خلیل اتاری حاضر خدمت ہوں ماشاء اللہ مدینہ مدینہ بہت سارے کانسیپٹ جو معاشرے کے اندر غلط لوگوں نے ڈیولپ کر لیے ہیں بڑے ہی خوبصورت انداز میں ان کے حوالے سے ہمارے آج کے اس پیارے پیارے پروگرام امت کے رہنما میں رہنمائی دی جا رہی ہے ایک مدنی التجا ہے کہ اس سوال کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول مل جائیں۔ کہ میرا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ایسے پڑے لکھے جو لوگ کہلاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے پروفیسر ان لوگوں کے ساتھ ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر بھی جب تک وہ لوگ مذہب کے مطابق رہے تو ان لوگوں نے ترقی نہیں کی اور جب وہ اس سے آزاد ہو کر انہوں نے ریسرچ کی تو اب وہ ترقی کر رہے ہیں ہم بھی جب تک مذہب کے اور مولویوں کے اور مفتیوں کے اور فتووں کے نیچے رہیں گے تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے جب ہم ان سے نکل کر آزاد ہو کر جو ہے وہ سائنسی اور دیگر جو معاملات ہیں ان کی طرف ہم پیش قدمی کریں گے تو پھر ہم لوگ ترقی کریں گے تو کیا علماء دین مذہب اور جو مسجد محرام ممبر کیا یہ دنیاوی اور سائنسی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ مدنی پھول مل جائے اور اس کے بارے میں رہنمائی ہو جائے جزاک اللہ سلام علی. السلام علیکم السلام السّلام اللہ وبرکاتہ پچھلے سوال کا جواب بھی باقی تھا اور یہ اسی سے ریلیٹڈ ہو گیا نا کہ ابھی پچھلے کچھ سالوں چند صدیوں میں کچھ بتائیں نا علماء کا کردار ایک تو مفتی صاحب یہ ڈکلیئر کریں آپ نا سارے سوال جیسے وہ سوال کریٹ ہوتا ہے نا اس کا اسی میں پوچھ لیا کرے ٹھیک ہے یہ کہ اس سے اگلا سوال بھی اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اتنا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا جواب پھر پورا ایک نیا ابھی جو آپ نے اس سے پہلے بات کی نا کہ ہم اسلامی بھائیوں کو بھی سب مسلمانوں کو دعوت دیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور یہ کریں میں اس کے اوپر ایک مثال ارد کرتا ہوں پھر اس پہ نگرانی شوراب مزید کلام کریں گے بلکہ میں پہلے تھوڑا جو اردو کریئے نا اتنی ڈیٹیل میں چاہ رہا تھا اس پر بھی آپ کچھ اپنے کلام فرما رہے اسی پہ وہ کرنی تھی ایک شخص جو ہے وہ کسی جگہ سے گزرا تو گھر کے اندر شور کی آواز آ رہی ہے نا شور مچا ہوا ہے اور ایک بندہ شور کر رہا ہے یہ گھر ہے یہ کیا کباڑ خانہ بنایا ہوا بدتمیز چاہیل ان کو پتا کوئی نہیں چلتا ایسے گھر چلتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے گھر چلانے کا مینرز ہوتے ہیں طریقہ یہ وہ سب بول رہے ہیں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 اپنی گاڑی ہمیشہ غلط پارک کرتا ہوگا پورے مالے والوں کو یہ تنگ کرتا ہوگا رشوت کے بغیر یہ کام نہیں کرتا ہوگا کرپ شر کے اندر یہ سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہوگا لیکن جب یہ کسی ٹی شاپ کے اوپر اور کافی شاپ پہ بیٹھا ہوا ہوگا تو یہ فیلوسفر صاحب کے جب اس وقت بھاشن سننے والے ہوں گے یا پاکستان کا حال ہے کوئی بلکہ بڑا ہی گھر کو کچرا ہے, کچرا ہے. کچرا ہی کچرا، اوپر سے نیچے تک گند مچا ہوا یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں اور جس کچھ چائے پی تھی نا وہ پی کے وہی پھینک کے چلا جائے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 بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بس بیٹ شور میں چلا بیٹ جاؤ بیٹھ جاتا میرے تو پتا آپ بیٹھ گئے اور خاموش ہو گئے نا تو یہ بھی بیٹھ جائیں گے خاموش ہو جائیں گے ان کا شور کم ہے آپ کا شور زیادہ ہے چلانے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ خود ہی اپنی ذمہ داری لے لیں اور آپ ہو جائیں تو یہ بکیہ چیزیں بھی آٹومیٹیکلی سیٹل ڈاؤن ٹھیک ہے ہو جاتی ہیں تو یہ اور پھر وہ مفتی صاحب وہ جو ہے کہ تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی رجوت کے بارے میں جی جی تو اس میں تو میں نے جو اس کی شرح پڑی تھی اور اس کی جو میں نے وضاحتیں سنی یا پڑی کہ اس میں اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اپنے ہر ماننے والے کو ذمہ دار بنا دیتا ہے یہ خوبصورتی ہے اسلام و دین کی ہر بندے پر ذمہ داری ہر بندے پر ذمہ داری دار دار اسلام نے لائد کرتی اور یہ حدیث پاموتی سے اگر آپ سنا دیں کلکم رائے و کلک مسونتی تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا ماتاہتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا پھر آگے مزید الفاظ ہے यह شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں حکمران سے اس کی رایا کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ اس کی پوری شرح ہے پوری اس کی وضاحت ہے بلے گی بلو آیا پہنچا تو میرے سے اگر چاہیے کیا صرف علماء کو تو نہیں فرمائے گا نا اس میں بھی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو امتی ہی شامل ہے یعنی ہم یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ علم دین سیکھنے میں علم دین کی ترویج و اشاعت میں علماء بننے میں اور علما کی خدمت میں اپنا کردار ادا یہ تو حدیث طالب العلمی فرید مسلم و ٹھیک ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اس میں کون سے مستثنا ہے کوئی بھی اب جو یہ کہتا ہے کہ نہیں دوسری ہی کرے میں نہیں کروں گا تو یہ مسلم مسلمہ سے باہر ہے گیا اگر مسلم مسلمہ میں داخل ہے تو تالاب علم فرید ان کے اندر بھی کا حکم بھی اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے یہ جو فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ اور اپنی اولاد کو زندگی گزارنے کے آداب سکھاؤ اسے اخلاق قلبی سکھاؤ باتری امراض کے بارے میں بتاؤ انہیں دین کی تعلیم دو تو سیکھنا اور سکھانا ہر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس سے مستثنا کوئی نہیں تو, تو, واشی بات بات تو, تو اثر اثر میں شامل ہو جاتے ہیں پھر دوسرا لبیبا یہ بتائیں آپ کنٹری وائڈ اگر بات کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ ایک شخص جا رہا گاڑی پر اور کوئی بھی وہاں پر اہلکار موجود نہیں ہے مین ریسپونسبل موجود نہیں ہے جو ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے لیکن لائٹ جل گئی ہے لال اب یہ بولے کوئی ہے نہیں روکنے والا میں کیوں رکوں رکنا اس کی اخلاقی قانونی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے بالکل ہے رک بھی جاتے ہیں باہر کیمرے لگے ہوئے باہر چلو وہ چلو وہ کیمرے کے نام پر کوئی ذمہ دار ہے اس کے پیچھے کوئی ذمہ دار ہے لیکن کہیں کچھ بھی نہیں ہے تو بھی رکنا اچھا ہم باہر جا کر یہ مینرس دیکھتے ہیں ابھی نہ سگنل نہ کوئی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 ایک شہ کو دوسرے کے اوپر آپ نے قیاس کیا کہ جیسا یہ ہے ویسا ہی وہ ہے لیکن دونوں میں بہت فرق ہے جو سوال کیا گیا یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اب یہ سوال ہوتا ہے عیسائیوں کے حوالے سے تو اب مسلمان اور مسلمانوں کے علماء اور اسلامی نظام اس کو قیاس کر لیا گیا عیسائیت پہ چرچ پہ اور ان کے اپنے مذہبی نظام کے اوپر وہ رکاوٹ تھے لہذا انہوں نے ترقی نہیں کی جب انہوں نے رکاوٹ ہٹا دی تو مغرب نے ترقی کی اب اس کے اوپر قیاس کرنا جو ہے یہ یوں باطل ہے کہ دونوں کے ذرا حالات کا مطالعہ تو کریں ہم تو جب تک اسلام کے ساتھ تھے جب ترقیاں تھیں ہماری تو ترقی ہی تب تھی کہ جب ہم اسلام کے اوپر وا, عمل وا, کر وا, رہے وا, تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان کی تنزلی تھی جب تک وہ اپنے تحریف شدہ مذہب کے اوپر عمل کر رہے تھے ان کی ترقی رکی ہوئی تھی وہ تنزلی میں تھے جب انہوں نے وہ چھوڑا تو انہوں نے ترقی کی اور ہم نے اسلام پہ عمل چھوڑا تو ہم تنزوری کے اندر آ گئے اللہ اللہ اللہ تو بتائیے کہ ہماری ترقی کا اسلام ہماری ترقی کا ذریعہ ہے یا ہماری تنظوری کا ذریعہ ہے یہ بتائیے مفتی صاحب عبد الحبیب بھائی کہ ترقی اور ترقی ہے کیا ترقی کی کیا میننگ ہے اچھا اگر آپ کہیں گے کسی نے بہت بڑا راکٹ بنایا ہے بنا بہت بڑی جات کی ساری آپ کی باہر کا فارمولا بنایا فور ایگزامپل آپ مجھے زندگی نکال کے دیں وہ کبھی نہ سڑک پر نظر آیا ہوگا نہ کبھی دور دعوتوں میں نظر آیا ہوگا وہ تو اپنی لیبوریٹری کے اندر بیٹھا ہوا دن چشمے بڈھا ہو گیا ادھر بیٹھے بیٹھے اس سے تو کبھی دنیا کے کسی چیزوں میں تو حصہ نہیں لیا ہمارے یہاں باہر کی جس چیز کو ترقی کا نام دیا جاتا وہ اصل میں ترقی نہیں ہے وہ بے حیاں ہیں ایک مطلب آرٹیفیشیل بیوٹیفیکیشن آپ اس کو لینے ہو ترقی ہے بننا ترقی ایک ایجوکیشن کے ساتھ اور ایک تعلیم کے ساتھ جو لوگ ترقیوں کی طرف لے کر چلتے ہیں جسے جس آپ ترقی کہتے ہیں کہ جناب یہ معیشت میں ترقی اس میں ترقی اگر آپ معیشت کی ترقی چلا میرے منہ سے معیشت نکل گیا اکنامیکلی مجھے بتا اکنامیکلی ترقی بھی نارملی تو کہاں ہے تقریبا ممالک آپ کے جو ہیں وہ کلبس ہوتے چلے جا رہے ہیں سب کس طرح کی بات کر رہے ہیں سائنسی ترقی سب سے زیادہ ہے آپ مجھے کسی ایک ایک چیز کا نام بتاتے جائیں میں آپ کو ارض کرتا ہوں کہ کیا اس کے آج کے دور میں ساری دوائیاں باہر بن رہی ہیں ٹھیک ساری دوائیاں بنانا جائز ہے اور نہیں تو اسلام مسلمان نہیں بنا رہے نا باہر والے بنا رہے نا اسلام رکاوٹ کہاں سے ہوا رکاوٹ ہے ٹھیک ہے رکاوٹ جہاز باہر سے بنا رہے ہیں باہر کے لوگ بنا رہے ہیں تو جہاز بنانا جائز ہے بنائیں تو مسلمان کیوں نہیں بنا رہے بہرون اچھا یہ اسلام پہ سوال ہے یا مسلمانوں پہ سوال رکاوٹ کیا ہے تعلیم خود حاصل نہیں کی اور ڈال مسلمانوں پہ دی آپ ایک ایک چیز کا نام لیتے جائیں آج کے زمانے کی جدید ترین ساری مشینیں سارے سوئی سے لے کر ہر چیز باہر سے بنانا سوئی بنانا بھی جائز ہے اور کیا بات ہے اسلام بنانا بھی جائز ہے کمپیوٹر بنانا بھی جائز ہے روبائل بنانا بھی جائز ہے راکٹ بنانا بھی جائز ہے جہاز بنانا بھی جائز ہے ٹرین بنانا جس سے یہ بھی بنانا جائے گا اور صحیح رکاوٹ اسلام کا رکاوٹ واہ نہیں ہم اسلام میں زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ ترقی والے کام یہ ہے کہ دیکھیں ہوا یہ یورپ کے اندر یہ ہوا کہ جب وہاں پر یہ سائنسی چیزیں ایجاد ہونا شروع ہوئی وہاں پر ایک منوپلی تھی اور ایک اتھارٹی اور پاور تھی پادریوں کے ہاتھ میں جب یہ ترقی ان کے مفادات سے متصادم ہوئی انہوں نے بہت سارے سائنسدان مروا دیے بعض کو تو زندہ جلا دیا بعض کو قتل کروا دیا ایک بڑی تعداد ہے جن کے ساتھ یہ کیا گیا اور وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ وہ،, اب وہ ہر طرح کا کنٹرول چاہتے تھے اور جو چیز ان کی کنٹرول میں رکاوٹ بننے لگتی تھی وہ اس کو مروا دیتے تھے دین کے نام پہ مذہب کے نام پہ کیا اسلام کی تاریخ کے اندر بھی ایسا ہوا کہ کسی نے کوئی سائنسی کام کیا اور اس کو سائنسی کام کے جرم کے اندر وہاں پر سائنسی کام کے جرم میں مار دیا جاتا تھا یعنی یہ کمپیرزن ہے ہاں ہمارے ہاں کیا کسی سائنسی کام کے جرم میں کسی کو مانا گیا مثلا تیزاب جو ہے یہ مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا یہ جو آ, وہ ہے یہ جو ستاروں کا سارا نظام ہے کہکشاؤں کا گلیکسیز کا اس کے حوالے سے سب سے پہلے تحقیق مسلمانوں نے کی تھی کیا وہ بندہ مار دیا تھا میتھ کے یہ, یہ جو ہے الجبرا اور یہ جو چیز ہے یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے کیا وہ سائنسدان مار دیے تھے کیا راضی مار دیے تھے یہ جو میڈیکل کے جتنی ایجادت مسلمانوں نے کی دوائیاں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں کیا ان کے میڈیکل ایجاد کرنے والوں کو مار دیا تھا بھائی ہمارے ہاں تو تاریخ ہی نہیں ہے نا وہ हुँ. تو جس تاریخ کے اندر سائنس پڑھنے کے جرم میں مار دیا جاتا تھا اس کو آپ قیاض کر سکتے ہیں آپ اس کو کیسے قیاض کر سکتے ہیں اس مذہب کے اوپر کہ جس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہاں اب اگر کسی نے کوئی دوسری حرکت کی کسی کوئی مثال کے طور پہ سائنسدانی ہے اب وہ دان کوئی بندہ مار دیتا اور اس کو بدلے کے اندر اب اس کو مار دیا جاتا ہے سزائے موت اس کو دے دی جاتی ہے اور تیسرا بندہ بولے کہ دیکھو یار یہ ریاست کتنی ظالم ہے یہ دانوں کو مار دیتی بھائی سائنسدانوں کو نہیں مارتی بندہ مارا تھا یہ اس کے جرم میں مارا گیا بلکہ جو ہمارا جو کیا جاتا ہے نا وہ کانسیپٹ کلیئر ہو دوسرا یہ کہ اعتراض آیا کہاں سے آپ یہ بھی تو دیکھیں بھائی اعتراض کرنے والا کون ہے اعتراض کرنے والے کہ اپنی مطلب کہ وہ اس کی حیثیت کیا ہے اس کی اوقات کیا ہے عموماً اعتراض کرنے والے کی یا جو اسپیشلی جو دین دوسرے لفظ اعتراض کرنے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں براہ راست دین پر حملہ کر رہا ہوں لوگوں کو دین کے بارے م... میں م... م... مسئلہ م... یہ ہے کہ دائی وہ یہ کہہ نہیں سکتا نا دین اور اسلام کے بارے میں جو لوگ جوتے ماریں گے نا م... تو وہ علماء کے اوپر بات کرتا ہے نا طریقہ م... یہ ہوتا ہے م... ہاں طریقہ م... یہ م... ہوتا ہے اگر دین اور اسلام کے بارے میں خدا نہ بعض لوگوں کو سب جیسے ہمارے ملک سے نفرت ہے نا بعض لوگوں ہمارے ملک کے اندر ہی ہمارے ہی ملک سے نفرت ہے لیکن اگر وہ کبھی یہ بول دیں گے نا کہ ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر کے جملہ بول دیں گے تو ان کے اوپر تو سیدھا غداری کا مقدمہ چلے گا پہنچا دیا جائے گا تو وہ ان انسٹیٹیوٹس کو نشانہ بناتے ہیں جن کے ذریعے ملک تباہ ہوگا <تصفح> <تصفح> وہ ان مین مین کو اہداف بنائیں گے اور نام اس کے پیچھے بھلے وہ جو ہے نا وہ اسی ریاست کو بچانے کا ملک کو بچانے کا لے لیں گے لیکن طریقہ کاری اختیار کریں گے اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ہے قرآن کی محبت ایسی ہے کہ اس پر کوئی بندہ ڈائریکٹ اتراض سنتا ہی نہیں ہے صحیح اور اس پر کرنے والوں کو بھی پتا ہے کہ کیا تو گئے صحیح لہذا اب انہوں نے وہ چند ایسی چیزیں دیکھی کہ ان ڈائریکٹلی اسلام کو ہٹ کرے हم. اور ان, ان کو اعتراض کا نشانہ بنائے اب جیسے پردے کو لے لیا عورتوں کی آزادی کو لے لیا علماء علماء کو لے لیا جو سب سے مین فوکس ہے اچھا علماء چونکہ اصل محافظ ہے پقیہ تو اسلام کے احکام ہیں نا علماء ہیں محافظ جب تک آپ کسی ملک کے محافظوں کو نہیں ختم کر دیں گے اور ان کو جو ہے ان کو ویک نہیں کر دیں گے تب تک آپ اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے اور اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں لا سکتے اسے ریاست کو اپنے کنٹرول میں لا سکتے یہی معاملہ دین کے ساتھ ہے ہمارے ہاں جب اسلام کے خلاف سازشیں ہوئی تو جو سازشوں کی باقاعدہ کتاب چھپی نا جو وہ ہے وہ ہم فرے گے کے, کے نام سے اس میں جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان علماء سے نفرت بدغمانیاں اور دوریاں پیدا کرو جتنا تم علماء سے دور کرو گے تم اسلام کو اتنا ہی مغلوب کر سکتے ہو مغلوب کر سکتے ایک آدھ بندہ کوئی کرے نا تو اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہوا لیکن اگر ہزاروں لوگ ایک بڑے سیکوینس سے اور ایک بل طریقے سے اور مختلف پہلوؤں سے اور زاویوں سے یہ کام کرنے لگے نا تو ان کے اوپر جو ہے نا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ فردر اگر میں مفتی صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں نا عبد بھائی تو اب اس پر ایک سوال پھر آؤ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ مسلمان اسے دور ہو جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمان تو اپنے علماء سے اور اپنے دین سے بہت مربوط کیسے الگ کریں تو اب اس کے اندر جو میری اپنی دانشت میں وہ یہ ہے کہ ان کی اسلام کے راستے پر چلنے والے کے معاملے میں معیشت کو کمزور کر دو اور اس سے ہٹ کر جو چلے اس کی معاشی صورتحال کو بہتر کر دو لوگ اپنی ضرورتیں اور اپنی معاشی صورتحال بہتر کرنے کے لیے خود ہی ان سے دور ہو جائیں گے ادھر سے ہمارے قریب ہو جائیں گے تو رہی بات یہ بات ہو گئی آپ دیکھیں جب ایک مذہبی اسکالر ہے ایک عالم ایک مفتی اور ایک جو مذہبی کوالیفائڈ ہے آپ دیکھیں اس کی مطلب کہ معاشی کیفیت پہ لوگوں کی سوچ الگ ہے اور اگر ایک عام آدمی کوالیفائڈ کرتا ہے گریجویٹ کرتا ہے, کرتا اور ہے اور اس کی سیلریز تو اس کے لیے مراد تو اس کو دار. یہ تو اس کو وہ تو اس کو سلوٹ اس کو گاڑی اس کو ہر چیز دی جاتی ہے تو آٹومیٹکلی یہ ایک چیز سوئچ ہو گئی <hans> دعوت اسلامی کو بھی ہم سوچتے ہیں آپ ہی کو پتا ہے اور ہم میسج بھی یہ دیتے ہیں کہ یہ بھی امت سے امت کا درد رکھنے والے جو مطلب اتورائی اتورٹی رکھنے والے جو لوگ ہیں جن کے اللہ نے امت کا درد دی ہے وہ ان چیزوں کو بھی دوبارہ ریورس کریں ان کو دوبارہ لائیں اور مطلب کہ مذہب کے اور مذہب و دین پہنچانے والے جو علماء حق ہیں علماء سنت یہاں یا بدمذہب لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی ہوتی یہاں مطلب کہ گمراہ کرنے والوں کی بات نہیں کی جا رہی ہوتا ٹھیک ہے نا جو مطلب کہ اس کے رسول کا اس کے صحابہ کا اس کے کا درس دیتے ہیں جو اس طرح مطلب کہ جو یہ سمجھ ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی پیچھے سے آئیں گے رہی بات دوسری کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں حالانکہ کالج بڑی ہوئی یونیورسٹی بڑی ہوئی ہیں مدارس خالی ہیں مدارس میں اتنی پبلک نہیں ہے ایسا سوال ایسا ان سے بنتا ہے ہاں تم جو اتنا پڑھ رہے ہو کیا کر رہے ہو ریفر کیا نا انہوں نے ریفر کیا وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو آپ نے کرنا تھا بھائی آسٹریلیا میں اس وقت یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ کو مسلمان اسٹوڈینٹ کے ترقی میں بھی میں اسے ایک اور پلس کر دوں کہ اس وقت بڑے بڑے غیر ملکی اداروں کی کی پوسٹ پر ہمارے مسلمان موجود ہیں بڑے بڑے دنیا کے بڑے ڈاکٹر ہیں جہاں لندن گئے جی بالکل ہم لندن گئے یو کے میں کئی مشہروں کے اندر ہم گئے ہم اسٹوڈینٹ سے بلا یعنی میں ساؤتھ کوریا گیا وہاں مسلمان چائنا کے اندر چائنا میں آسٹریلیا میں مسلمان اسٹوڈینٹ آپ کو یورپ میں انہوں نے بنائی ہیں لیکن بڑے اداروں میں بلکہ ابھی بھی ہم سائنس اداروں میں بھی ہم پیچھے ہی پیچھے سوال یہ ہے کہ مجھ سے تو آپ یہ پوچھیں گے نا کہ بھائی آپ نے آپ ایک اگر مفتی ہیں عالم ہیں تو آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا علم کے لیے کیا کیا آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے یا آپ نے کچھ علما تیار کی سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ مفتی صاحب آپ نے کتنے راکٹ بنائے صحیح اگر وہ مجھ سے یہ سوال کرے گا हुँ. تو میں پھر آگے سے یہی کہہ سکتا بھائی اس اس کو کہیں لے کے جا اس کا علاج کراؤ थी. اچھا ایک سائنسدان ہے اگر اسے یہ پوچھا جائے کہ جناب آپ نے آج تک کتنے فتوے جاری کیے ٹھیک ہے थी. اور آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں وہ ہمارا منہ دیکھے گا میں اس کو یہی میرے بھائی ہمارے سارے پروفیسر نے سب نے مل کے کوئی بلب نہیں بنایا آج تک ٹھیک ہے یہ اپنا جو اسکول میں پڑھاتے کالج میں پڑھاتے نا یہ وہی پڑھانے ہر بندہ اپنے ہی کام کرتا ہے جس کا جو شوب ہے اس سے وہی پوچھا جائے گا اگر ایک جغرافی کا پروفیسر ہے یا جغرافی کا ٹیچر ہے اور, اور اس طرح کے ایک ہزار بندوں کو جمع کر کے ایک ہزار جغرافیے کے جو پروفیسر ہیں ان کو جمع کر کے آپ یہ سوال کریں کہ آپ نے آج تک کوئی بلب یاد نہیں کیا تو یہ کہہ رہے یار بلب کا تھوڑی پوچھو ہم سے یہ پوچھو کہ ہم نے اپنی فیلڈ میں کوئی کارنامہ سر انجام دیا یا نہیں دیا تو ہر بندے سے اس کی فیلڈ کا کارنامہ پوچھا جائے گا اگر سائنس میں ہم پیچھے ہیں تو بھائی سائنس سائنسدانوں سے پوچھو نا یونیورسٹیوں سے پوچھو ان کے سائنس ڈپارٹمنٹ سے پوچھو کہ تم نے کتنی چیزیں ایجاد کی تم نے کتنے میزائل تیار تم نے کتنے ایجاد کی پروپرلی سلیبس کا کلام ہے نا ابد بھائی میں تو اس کو تھوڑا سا میں اپنے طور پر یوں لے لیتا ہوں کہ یہ سارا سلیبس یہ سر یہ تو سب مطلب کہ جنہوں نے بنائے نا چیزیں ان کو ان کی ٹیکنالوجی اور ان کے اداروں کے لیے جس طرح کے کوالیفائیڈ ملازم چاہیے تھے آپ کو اسی طرح کا نصاب دے کر آپ کو ان کے کیٹیگری کے مطابق آپ کو کوالیفائیڈ ملازم بنانے کے لیے آپ کو انہوں نے کتابیں پڑھا دیں آپ نے ان کے اداروں میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھ لیں جا کر اب ان کے پاس نوکری کر رہے ہیں ان سے سیلری لے رہے ہیں ختم کرے بات اب مطالبہ کہاں رہے گیا صحیح تو دین اور اسلام کی جو باتیں وہ ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی ہمارے مفتی صاحب نے مفتی صاحب نے جیسے تھوڑی دیر پہلے بہت ساری کالز کا بھی کہا ادیس پاک جیسے آپ نے بھی مفتی صاحب سے بیان کی مفتی صاحب نے بیان کی کہ انبیاء کرام علماء یہ وارث انبیاء ہیں اور انبیاء اپنے وراثت میں علم چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو بہت بڑا میسج بھی مل جاتا کہ انبیاء کرام کے جو وارث ہیں وہ علماء ہے واہ واہ ٹھیک ہے تو یہی تو مین پاسمان یہی تو محافظ ہیں اب جہاں بھی یہ دینی طور پر اسلام و قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر جب یہ دیکھیں گے کہ یہ اسلام اور دین کی تعلیمات سے ہٹ کر کرائم ہو رہا ہے اور ہی از کریمنل تو ان کا کام ہے نا کہ وہ اس کو پروف کرے کہ یو آر اے کریمنل آپ نے یہ مطلب کہ یہ جرم کیا یہ اسلام و دین کے راستے میں آپ نے یہ بات غلط کی ڈیتھ مینس علماء مفتیا نے کرام ہی از اتورائز کہ وہ آپ کو اس بات کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کریں آپ کو بتائیں کہ آپ نے غلط کیا یہ آپ نے مطلب بھول کی ہے یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ ان کا کام ہے یہ رانما ہے نا کہ وارث امبیاں ہیں کسی اور کو تو مطلب وارث ابیا نہیں نا کرار دیا گیا چلے جناب کالز دیجیے گا مزید انشاءاللہ مدری پھول بھی لینے کچھ کال سلسلے میں شامل جامعت المدینہ کا وہ ہے نا ہم کو چاہیے نہیں چاہیے بڑا نہیں بڑا پھر اس بار ہم نے آپ کو جامعت المدینہ کے لیے بھی انکریج کرنا ہے سلسلہ کر رہے ہیں اس پر آپ دیکھیں کہ علماء کی حاجت کتنی ہے ضرورت کتنی ہے آپ نے کہا تھا کتنے لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ نا پانچ سو لوگوں میں ایک ڈاکٹر کو اسٹینڈرڈ ہے ہر پانچ افراد میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے تو پھر اولماڈر یہی ہے یہی ہے تو اولما تو ہر مہتو ہر گھر میں عالم ہونا چاہیے اللہ ہوگا نہیں حقیقت یہ حکم شریعت ہے جو حدیث مبارک ہے وہ تو یہ ہے نا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے اس کا فریضہ ہے وہ کتنا علم اتنا علم کہ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات کو چلا سکے اتنا جب علم حاصل کرے گا نا تو تقریباً عالمی ہوگا اور پھر اس کو ضرورت کب پڑے گی ان بڑے صحیح جناب تو آپ دیکھیں کوئی نیتیں بھی آ جائیں کہ کتنے ایسے ہیں جو انشاءاللہ شاء اللہ درس نظامی کرنے اور عالم بننے اور علم دین حاصل کرنے کا اس سلسلے کی برکت سے جذبہ بیدار کر رہے ہیں سلسلے میں جو ہمیں وقت ہمیں سوچا تھا اس حساب سے تو دس منٹ رہ گئے تو کچھ کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر کب اس کو فائنلائز کرتے ہیں تین چار کال دیکھ ساتھ دیتے ہیں بھائی السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام فاطمہ اطاریہ ہے میں ان سے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں اللہ منی چینل کا سلسلہ امت کے رہنما بہت اچھا لگ رہا ہے عالم کی فبیلت باغ ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم تینوں بہنوں نے عالینہ کونے کا پکا ارادہ کر رکھا ہے نگرانی شاعر کو جو تحفہ تھا وہ می گیا ہے ہم کے کی ان شاء اللہ ہمارکاتہ اور مل کر عالمہ کورس کرنے کی نیت کی ہے سبحان اللہ اور نیتیں بھی چاہیے ہم سبھی نیت کریں میں آج انشاءاللہ شاء خوبصورت اعلان بھی آپ کے لیے کرنا ہے کہ اگر آپ کے شہر میں آپ کے ملک میں جامعت المدینہ نہیں ہے تو آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اللہ مدرسۃ المدینہ اور جامعت المدینہ آن لائن کی مجلس کے اسلام میں بھی موجود ہیں دعوت اسلامی نے کمال کیا ہے ہمیں مسئلہ بھی بتایا جاتا ہے اس کا حل بھی بتایا جاتا ہے گھر بیٹھے علم دین حاصل کرنا ہے تو ہمارا ایک شعبہ ہے جامعات المدینہ آن لائن دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ جائیے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر کلک دیئے دنیا میں جہاں کہیں ہیں آن لائن آپ درس نظامی کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کے مطابق کر سکتے ہیں اس سے آسان سروس اور کیا ہوگی پھر بھی ہم علم دین نہ سیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ ہم جامعت المدینہ میں داخلہ لے کر مدرسے میں باقاعدہ کورس کریں اور اگر ایسا نہیں ہے مصروفیات ایسی ہیں تو کم از کم یہ آن لائن پڑھنا شروع کر دیں تاکہ ہمارا شمار بھی طالب علم دین میں ہو جائے مزید کال دیجیے گا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سید احمد اللہ جامع المدین سے عرض کر رہا ہوں فیضان اولیا سے عرض یہ کرنی تھی کہ امت کے رہنما الحمد بہت ہی بہترین سلسلہ ہے اس میں ہمارا سوال یہ تھا کہ علماء کوئی کیوں کہا گیا امت کے رہنما یہ اولیا کو کیوں نہیں کہا گیا اولیا تو اولیا میں تو یہ علماء کرام بھی آتے ہیں مگر اولیا کوئی کیوں نہیں کہا گیا علماء کو کیوں کہا گیا السلام علیکم <سلام> رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہت شکریہ ایک اور کال دے دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ میں امریکہ شکاگو سے عبد بھائی کا جاننے والا ہوں اور آپ عبد الحبیب بھائی عظیمران بھائی اور مفتی صاحب اپنے قیمتی پھول سب کو لٹا رہے ہیں اور اللہ تعالی ان کو اور زیادہ اس کی استقامت عطا فرمائے پروگرام بہت اچھا ہے بہت بہترین ہے میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ آج کی امر کے اندر میں آج کے دور میں ایک یہ طبقہ بھی موجود ہے کہ ہر بات میں کہتے ہیں یہ ملا لوگ ہر چیز میں اپنی ٹانگ لڑاتے ہیں چونکہ غلط ہے لیکن اس کے لیے یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی یہ اصلاح ہو جائے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ علماؤں کی مفتیوں کی بے حد ضرورت ہے اللہ کرے جیسے ایمان بھائی نے فرمایا کہ ہر آدمی اتنا علم حاصل کر لے وہ دن کا انتظار ہے اللہ تعالیٰ وہ تمنا پوری کریے جزاک اللہ خیر ایک آخری کال دیجئے گا اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہد اش کر طیبہ سرگولا سے بہت اچھا پروگرام ماشاء اللہ تینوں دعوت اسلامی کی کریم بیٹھی ہوئی ہیں اللہ آپ کو خوش آباد رکھے ہمیں آپ سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت شکریہ علماء ہر معاملے میں ٹانگ رہا تھا یہاں تو علماء کے حوالے سے سب بات کرتے وقت جو نا تھوڑا سا احتیاط نہیں ہونی چاہیے ایک طرف تو آپ وارث المبیا کہہ رہے ہیں دین کے پاسبان کہہ رہے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والے اور دوسری طرف اتنی عجیب و غریب لینگویج بعض اوقات لوگ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کبھی بیڈ ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے جیسے نگرانی شروع نے فرمایا کہ یہ آشقان رسول اور صحیح علماء کے لیے ہم کہہ رہے ہیں تو بعض اوقات ایک بیڈ ایکسپیریئنس ہو جاتا ہے کہ کسی ایسی شخصیت سے ملے جو اپنے آپ کو عالم کہتی ہے کہ علماء کے حوالے سے اگر آپ کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے آکا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ دو الگ چیپٹر باندھے ہیں علماء آخرت اور علماء سو یعنی وہ علماء جو آخرت کے یعنی جو نیک علماء ہے جن کو اسلام اور دین نے جن کو مدد پسند کیا وہ اور برے علماء ان سب کو الگ الگ مطلب کہ دیکھے دونوں کے روایتیں الگ ملیں گے دونوں کے حکام الگ ملیں گے آپ کو بیٹھ کر محض ایک عالم کا بنا کر لفظ اور بولے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے علماء کے بعد تو وہ کن علما کے بارے میں فرمایا ہے وہ علماء سو کے بارے میں برے علماء کے بارے میں جو گمراہ کرتے ہیں اور وہ جو دین کے نام پر لوگوں کو مطلب کہ مطلب م... م... م... م... مزاق اڑاتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو ہمارے ایسا کانسیپٹ ہے نا کہ اگر کوئی جیسے کہ جالی عامل ہوتا ہے یا جالی پیر ہوتا ہے جب وہ کوئی ایسا الٹا سیدھا وہ ہرکر... ہے جالی تو وہ ایسے کچھ حرکت کرتے ہوتا ہے تو یہ پھر سارے کے سارے علما اور پیر کو اور عاملوں کو لپیٹ لیتے ہیں کسی جالی ڈاکٹر نے کوئی کام کیا تو کیا سارے ڈاکٹروں کو کبھی لپیٹا ان ڈاکٹروں کو پکڑا جائے یا کبھی اور ایسی غلطی کی تو کیا پروفیشن کو لپیٹا وہ جو غلط ہے وہ غلط ہے تو جو کیٹیگری غلط جو ہے جس کو حدیث سے پاک میں باقاعدہ سرہاتے کی گئی ہیں جن کی وہ غلط ہے پڑھے تو صحیح لیکن زبان سنبھال کر علماء کے جو علما اہل سنت ہیں جو علماء کرام ہیں جو مطلب کہ آشیکان رسول ہیں جو واقعی امت کے رہنما ہے نا یہی امت کے رہنما تو ان کے بارے میں تو واقعی زبان کو سنبھالنا ہے میں ان کی کال جب آئی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے مفتی صاحب اور آپ نے کئی مرتبہ اس کے سسٹم میں ملک ریاست تو اس میں بھی مطلب کہ بہت سارے ادارے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں اجازت نہیں ہوتی کلام کرنے کی بالکل ایسا ہی ہے یا نہیں ہے دست. تو ایک ملک اور ایک ریاست اپنے انتہائی اہم ترین اداروں اور اہم ترین پوسٹوں کو پروٹیکٹ کرتی ایسا ہے ایسا ان کے لیے لاز بنائے جاتے قانون بنائے جاتے ہیں کہ بھائی ان کے بارے میں آپ نے زبان کو لگام دینی نہیں بولنا اور وا اور یہ واقعی ملک و ریاست کے لیے ضروری ہوتا ہے دیکھا. یہ قانون کو غلط نہیں ہوتا والی میں آنے والی چیز ہے اسی طرح اسلام اپنے علماء کو اپنے علما کو اسلامی پروٹیکٹ کرتا ہے کہ ان کے بارے میں بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور اگر کوئی ایسی لب کشائے کرتا ہے اور بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو اسلام اور دین کی تعلیمات اور فقہا کے ارشادات اس پر حکم اس کر ایک جملہ اور کہا جاتا ہے نا اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا مولوی کی کیا ضرورت ہے وہ مجھے بتائے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں اب اس بارے میں کیا فرمائیں یہ جملے تو اس طرح کے بہت سارے بولے جاتے ہیں حدیث مبارک ہے نبی پاکلیہ صلاحۃسلام نے فرمایا کہ عالم کے حق کو حقیر نہیں سمجھے گا مگر کھلا منافق تو یہ اسی کا تقریباً ظہور ہوتا ہے بعض لوگ تو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں لیکن غلط فہمی کا شکار ہونے سے یا جہالت کی وجہ سے گنا معاف نہیں ہو جاتا ایک آدمی جرم کرے گا تو وہ مجرم ہی قرار پائے گا جی. اگر اس کو علم نہ ہو لیکن بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تو اسی بکس کی وجہ سے ہی کلام کر رہی ہوتی ہے جن کے بارے میں جن کے بارے میں حدیث آ گئی جی. کہ کُھلا منافق ہی علما کو حقیر سمجھتا ہے اچھا <clears throat> اب یہ بات کہ بھائی علما ہر بات کے اندر ہی आम आम کلام کرتے جی. ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایکزریشن بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی مبالغہ کسی بھی بات کو بیان کرنا ہے نا تو اس کا نچلا تو درجہ ہی نہیں ہے हुँ. وہ ہر جرم کی سزا پھانسی ہی دیتے ہیں हुँ. کہ ہر جرم میں آخری جملہ ہی بول لیں گے اگر کسی ایک شعبے میں خرابی ہے نا کرپشن ہے تو سارے چور ہیں ملک کو خراب کر اچھا اگر ایک ڈاکٹر سے کسی کو دھوکا ہو گیا اور اس نے اس کو غلط ٹیسٹ وغیرہ جب کروا جب دے سارے ڈاکٹر ہی ڈاکو ہیں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 ہمارے چونکہ جہالت اپنے عروج پہ ہے تو اب جب علماء کے حوالے سے بھی کلام کرنا ہوتا ہے تو اس انداز کے اندر کلام میں یا سارے ایسے ہیں سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ہر کام کے اندر ٹانگڑ آتے ہیں اس طرح کے جملے بولتے ہیں تو اب چونکہ زبان کی احتیاط تو پتہ نہیں کون سا لفظ ہے یہ ادھر ہی میرے خیال یہ فیضان مدینہ کی حدود میں کبھی کبھار سننے میں آتا ہے کہ زبان کی احتیاط بھی کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ورنہ جو باہر کا ماحول ہے اور اکثر بیشتر جگہوں کا ماحول ہے وہ اسی طرح کا کہ بولیں گے تو پھر جو نا وہ اللہ بات یہ ہے اب یہاں تک یہ معاملہ ہے کہ دیکھیں علماء ہر بات میں کلام کرتے ہیں اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں علماء ہر بات میں کلام نہیں کر رہے علماء ہر کام کے اندر اللہ رسول کا حکم بتا رہے ہیں ایک جگہ پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر ان کو بتائیں بنی اسرائیل کے علماء جو ہر معاملے میں رہنمائی نہیں کرتے تھے اور برائیوں پر خاموش رہتے تھے اللہ تعالی نے ان کی وعیدیں اور مذمت قرآن کے اندر بیان فرمائی اللہ اللہ انشاد فرمایا کہ لین الدین کافار بنی اسرائیل الا لسانی داودا و عیسبنی مریم کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت عیسیٰ اور داود علیہم السلام کی زبان سے لانت کی گئی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 علماء خاموش بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں انہوں نے منع کیا یہ کیوں نہیں منع کرتے تھے اور فرمایا کہ ان کے اس نام منع کرنے پر کہ برائیاں معاشرے میں پائی جا رہی ہیں اور یہ خاموش بیٹھے ہوئے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی زبان سے ان پہ لانت کی گئی تو اب بتائیے کہ اگر معاشرے کے حد... ہمارے معاشرے میں کیا برائیاں نہیں ہوتی اللہ وقت کیا ہمارے Allah. معاشرے میں بدکاریاں نہیں ہے چوریاں نہیں ہیں کرپشن نہیں ہے غیبتیں نہیں ہیں چوریاں نہیں ہیں بہتان نہیں ہے الزام تلاشی نہیں ہے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 جب قرآن نے فرمایا علماء کا یہ فریضہ ہے نہیں کریں گے تو یہ لانت کے مورد ہوں گے مستحق ہوں گے اور ان کے لیے یہ وعید ہے یہ وعید ہے یہ وعید ہے تو پھر علماء تو حکم قرآن بھی عمل کرتے نا اب علماء کے بولنے پر کوئی کافر تو اعتراض کر سکتا ہے کہ اس کو ہماری ہم اسلام جن چیزوں کو برا کہتا ہو سکتا ہے اس کو برا ہی نہ لگتی ہو بدکاری اس کو برا ہی نہ لگتی ہو لیکن مسلمان تو بدکاری کو غلط ہی سمجھے گا نا وہ تو بے پردگی کو وہ تو گانے باجے الڑ بادی شراب کو اور یہ وہی تباہی جو ہوتی ہے اس کو برا سمجھے گا اور علماء قرآن کی حکم پہ عمل کریں گے تو کم از کم کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ علماء ہر میں کیوں بول رہے کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں ایسا ایک بات اگر آخر میں یہ میسج بھی دیا جائے کہ جیسے علما کے بارے میں جو زبان درازی کے بارے میں سوال بھی ہو گیا عوامی ہے تو ہاں م... جو م... کرنے والے م... تو کیا اس پر ہمارے ایمان پر بھی اثر م... پڑتا عوامی ہے, م... ہے عوامی, عوامی, عوامی ہے اور اصل میں میں آپ کو عرض کروں اس کے دیکھے سدے باپ کی طرف جائیں جی جی سد باپ کی طرف جائیں اگر میں آ... آ... آ... پچھلے بھی کئی سلسلوں میں عرض کر چکا ہوں اور جو ماہ رمضان مبارک میں سلسلہ کرتے تھے مثالی معاشرہ اس پر ابتدان میں نے کئی جی دفعہ براہ راست کی ہو سکے آج بھی کوئی ایسا درد مند مسلمان سن رہا ہو جس کو اختیارات بھی حاصل ہوں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 ایسی ہی محبت ہونی چاہیے جیسی محبت کا تقاضا اسلام و دین کرتا ہے اسکول سے پڑھ کر نکلے سر دیکھ اب اب ہم یہ, یہ اللہ یہ جو اتارٹی والے لوگ ہیں ایسا یہ ان کی شری ذمہ داری ہے نا ذمہ داری اچھا یہ اچھا پھر یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا نہیں کی جائے گی کہ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری تو ہے نا اور پھر یہ کہ یہ, یہ, یہ سارے کے سارے کروڑا کروڑوں اور لاکھوں لاکھ وہ جو دنیا بھر میں پاکستان کی اگر بات کروں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 جو ویسے ہی مطلب کہ یہ تو پڑھانے والوں میں بھی بڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں ہوتی اور وہ اسلام و دین کیا ان کو بتائیں گے ان کے وہ کس طرح نیگیٹو تصور دیں گے تو دی اگر ہم اس کا کوئی باقیت صحیح معنوں میں حل چاہتے ہیں تو آج تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت چلو یہ مطلب کہ بولا بولی کر دیتے ہیں باقی اوور آل اگر دیکھا جائے تو جرنلی مطلب میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی بند کمرے میں چار آدمی بیٹھ کر کسی ملک کے کسی معاملے پر تبصرہ کر لیں گے نا تو ان کو ڈر نہیں لگے گا مگر اللہ اور اس کے رسول دین کے معاملے میں بولتے ہیں ڈر لگتا ہے نہیں بولو نہیں بولو نہیں حالانکہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے اوپر کوئی حکم لگا دے گا مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسلام کی محبت تو یہ ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو یار ہم کو گناہ ملے یہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ موجود ہے تو اب برا ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ مدت سے اس سے دور زماں میٹ رہا ہے فریاد ہے کشتی یہ امت کے نکے باں بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے ہم نیک بدے بلاخر ہے تمہارے نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے تو یہ جو کروڑا کروڑوں مسلم کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں مسلمان بچوں کی اور مسلمان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ان اداروں میں جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یہ پچیس پچیس تیس تیس سال پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا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 یہ پڑھ کر نکلے تو کم از کم وہ قرآن پڑھنے آ جائے ان کو یہ پتا پتا کو ایک نہیں آ جانا چاہیے اسلام و دین کے معاملے میں یہ کلام نہیں اتنی بھی بات نہ آئے کہ اسلام و دین کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو پتہ کہ دین کے بارے میں بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. سر اور پروفیسر کے بارے میں بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی اس کو اتنا نہیں پتا کہ اسلام و دین کے بارے میں اور علماء کے بارے میں یہ بات کرنی یا نہیں کرنی اتنا نہ پتہ چلے تو جب تک یہ چیزیں ہماری اس تعلیمی نصاب کے اندر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر نہیں آئیں گی اور اس کو لائے جائے اچھے مشوروں کے ساتھ ایک اچھی چیز کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز اس کو لایا جا سکتا ہے کہ الحمد یہ پڑھنے والے میں, میں نے بھی اسکول کالج میں, میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور الحمد مجھے یاد ہے ہمیں پڑھانے والے ہم میں جن سے فزکس پڑھتا تھا مستقبل صاحب میرے وہ ٹیچر ہم کو اسلام الدین کی بات اچھی طرح سکھاتے تھے ماشاء اللہ صحیح رقیدہ ٹیچر تھے وہ ہمارے مجھے میں جانتا ہوں ان کو تو ہم نے بھی جن کے ساتھ حالانکہ میں فزکس پڑھا ہے مگر وہ فزکس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہم کو فزکس پڑھاتے پڑھاتے خود اتنی خوبصورت اسلام و دین کی بات اور اللہ تبارک و تعالی کی وادانی توحید اور عجرائنات کے خدرا بارے میں اتنا اچھا تصور دے کے جاتے تھے کہ دل میں اللہ کی محبت اور اسلام و دین کی محبت آه آه آه آه اور علماء کی محبت پر حالانکہ فزکس پڑھا رہے تھے اللہ کرے کہ ایسے استاد اور ایسا نصاب یہ آه نا آه یہ, یہ وہ چیزیں دیکھے آپ مجھے بتائیں کہ ایسے دین اور اسلام اور الما کے بارے میں کوئی کمزور کلام کیا کوئی جامعہ دار میں پڑھا ہوا آدمی کہے گا اب دو جگہ پر تعلیم حاصل کی جا ہے ایک وہ جو دینی ادارے کہلاتے ہیں وہ جو دنیاوی ادارے کہلاتے ہیں اب جو دینی ادارے کہلاتے ہیں وہاں سے تو اب ایسی چیز نہیں ہے نا نہ کلام ملے گا نہ کوئی دینی ادارے والوں میں کرپشن ملے گا نہ کوئی ایسے کو لوٹما رونا نے مچا اگر غلط ہیں تو وہ کہاں نہیں ہوتے لیکن اس کی وجہ سے تمام فیلڈ کو تو نہیں ہمیں کہا وہ ادارے جو ہیں نا تعلیمی ادارے وہاں پر درستی ہونا ضروری ہے جس کی طرف بے کہہ رہا ہم پہاوت اسلامی والے ہم مشورہ بھی دیتے پریکٹیکل بھی کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں ہم نے دارالمدینہ کھول دی ہے اور دارالمدینہ ہم نے کھولے ہیں جو اسلامک اسکولنگ سسٹم کے نام پر اس میں ہم پڑھا رہے ہیں دنیا کی تعلیم ہے پوری سنتوں کے سانچے میں اور دینی ماحول میں ڈھل کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی دارالمدینہ کو ہم پرائمری پرائمری سے سیکنڈری سیکنڈری سے انشاءاللہ اس کو کالج کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کی طرف لے کے جائیں گے بیس سال پندرہ سال پچیس سال اگر دعوت اسلامی اپنے یہ گول اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اس پر شریعہ انسٹرکشن شریعت کے مطابق اچیو کر آپ سوچ لیجئے کہ آج جو ہمارے پاس مدنی مڈا پڑھ رہا ہے جو اس پر پری پرائمری اور آگے بڑھ رہا ہے اللہ نے چاہیے ہم پچیس سال یا 30 سال تک اس کو لے کر چلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسی طور سے مدرسۃ المدینہ سے بھی اور جامع المدینہ سے بھی گزار کر اس کو لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر جب یہ پچیس 26 سال کے بعد ایک عمر یونیورسٹی سے جب یہ کوئی ماسٹر سے کوالیفیکیشن کر کے باہر نکلے گا اب جا کر وہ جب کسی جگہ پر براجمان ہوگا بیٹھے گا یو کین امیجن کہ وہ کیا معاشرے پر اپنے پازیٹیو اثرات مرتب کرے گا یہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا طریقہ کار ناٹ اونلی ہم مشورہ بھی دیتے ہیں اور جو ہمارے ڈومین میں آتا ہے ان ہم اس کو پریکٹیکلی طور پر کرنے کے حصے کا ساتھ بھی جلا رہے, دے رہے دے ہیں اور باقیوں کو ایڈوائز دے بھی دے رہے ہیں بہت خوبصورت بات ہے آ, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اختتام کرنے سے پہلے دو تین کالز ہیں وہ لے لیں تو کالز لے کر پھر ہم سلسلے کا اختتام کریں گے اور آخر میں میں نے آپ کو ایک اہم میسج بھی دینا ہے اور انشاءاللہ شاء پھر نگانے شورا اور متی صاحب بھی لینا میرا میسج وہی ہے ان لیکن کچھ کال لے لیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام رحمتہ اللہ وبرکاتہ میں محمد راشد اختاری بخارا سے عرض کر رہا ہوں عرض یہ کرنی ہے کہ ماں اللہ آج نگران شورا حاجی عبدالحبیب بھائی اور مفتی قاسم صاحب دامد برخاتم العالیہ تشہیر فرما ماں ہے تو ان کی گفتگو اتنی پیاری ہے اتنی خوبصورت ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی عالم بن جائیں بلکہ مفتی بن جائیں بہت پیارا سلسلہ ہے مزید انتجا یہ ہے کہ اس, اس سلسلے کو جاری رکھا جائے اور کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور آنا چاہیے بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ ان تینوں بزرگوں کو درازی عمر بالخیر فرمائے اور اسی طرح یہ دین کی خدمت کرتے رہیں اور ہم ان سے پہل یہاں ہوتے رہیں جزاک اللہ خیرہ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ, شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا اگلوڑا یہاں کریکشن کر دو تھوڑا تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو اس میں بھی جو ٹائٹل بھی جانا پہلے عمران مفتی صاحب کم از کم جب اس طرح کا کوئی نام لکھے ہم خود ہم جب سلسلہ یہ یہی کر رہے ہیں علماء کو فوقی تو فضی الحاصل ہے ذکر بھی کرے تو پہلے مفتی صاحب کا نام بھی لکھے تو پہلے مفتی صاحب کا ماشاءاللہ. اس میں زیادہ مزہ آتا ہے ماشاءاللہ. اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. اور لگتا ہے کہ ہمارا میسج گیا ہے الحمد آج سلسلہ جب شروع بھی کیا تھا اللہ کی رحمت سے میں نے پہلا سوال اسی نیت سے مفتی صاحب سے ہی کیا لیکن ظاہر ہے کہ یہ مدنی شرل والوں کے لیے بھی رہنمائی ہے اللہ ہمارے مفتی صاحب کو اور برکتیں عطا فرمائے اور مفتی ہمارے مفتی علماء مفتی مفتی اور بھی عطا فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی تین بزرگ کہتی ہے مطلب ان دو کو تو ٹھیک ہے ابھی سے بزرگ بنا دیا مجھے ٹھیک ہے لوگوں کو اس نے زن کے مطابق اللہ ہم کو بہتر بنے لوگوں کو بزرگی بھی وہ بڑھا پڑھ والا بھی ہوتا ہے اس کا چلے اگلی کال دیجیے گا وہ مفتی صاحب کی تو وہ ایک بال سفید نظر نہیں آ رہا پھر بھی سر علم کے لحاظ سے ملے سنت شعر کہتے ہیں نا فارسی کا بزرگی عمر سے نہیں ہوتی بزرگی علم سے ہوتی صحیح اللہ ان کے علم میں اور برکت دے جی اگلی کال دیجیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی. السلام و اللہ وبرکاتہ ہوم بتاری کورس ماشاء اللہ سلا عمر کی رہنما برا راس دیکھ کر دل بڑا خوش ہوا ہم نے یہ کیا کہ انشاءاللہ جل اپنی چھوٹی بہن کو عالمہ کورس کروائیں گے نگران شروع سے گاؤں کی مدنی ابتجا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت صاحب اسلامی بہنوں کو بچ اپنے مدری منیوں کو عالمہ بنائیں اسپیشلی ہمارے دار الجامد المدین ہے نا یہ اسلامی بھائیوں سے زیادہ اسلامی بہنوں ایسا ہی ہے اور فراغت بھی جو دورے حدیث میں بھی ہماری جلدی ہو رہی ہے ساڑھے پانچ سو دورے حدیث میں اس بار سے تیرہ سو اسلامی بہنوں نے مشرہ درسنگ کمپلیٹ کیا آلموسٹ ڈبل مور دین ڈبل یہ ادھر اس میدان میں بھی آتی ہے نا تو یہ یوں آگے نکل جاتی ہیں یہ بڑی اہم بات ہے مدری چلے کے ناظرین کہ آپ جو اتنی ساری دعوت اسلامی چینل پر دیکھتے ہیں نا یہ اسلامی بھائیوں کی کارکردگی دیکھتے ہیں اور ہمارے تقریباً ہر شعبے میں اسلامی بہنیں ہم سے زیادہ ہی ہیں لیکن وہ ہم چینل پہ نہیں دکھا پاتے مگر ٹرائی ٹو ایمیجن کی کتنی بڑی تعداد ہے الحمد اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی دعوت تو یہ اپنی بیٹیاں انہیں جامعت المدینہ میں داخل کروائیں دیکھیے یہ تھوڑا ٹائم لگے گا پھر یہ پڑھتی رہیں گی پھر مدرسہ بنے گی عالمہ بنیں گی پرانے والے بنے گی فیوچر کی طرف جائیں کیونکہ ان کی شادیاں ہونی یہ بھی تو امت کی رہنما بنے گی ہاں یہ شادی پھر یہ تربیت سب سے بنیاد تربیت ماں کرتی ہے اپنی بیٹی کی عالیما ہے نا وا, وا, وا. اور وہ دینی ماحول میں ڈھلی ہوئی ہے آپ دیکھیے کہ پھر ان کی گود میں پڑنے والا پھر دیکھیے وہ کتنا بڑا عالم بنتا ہے ماشا. تو یہ ایک بہت خوبصورت سا ایک سائیکل بن جائے گا شاید. میری بہت مدبی انتیجہ ہے اسپیشلی اپنی بیٹیوں کو عالیمہ ضرور بنائیں جامعت المدینہ میں داخلہ دلائیں وا. اور اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا پھر مفتی صاحب سے مشاورتیں بھی ہوئی ہیں ہماری ہم کوشش کریں گے کہ انہیں میں جو, جو فارغ ہونے والی اسلامی بہنیں ہیں جن میں باقی فقاحت اور ان میں ذہانت وغیرہ ہو انشاءاللہ آگے جا کر یہ مفتیہ بھی بنیں گے ان شاء اللہ مفتیا کیونکہ ہم اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ کئی ایسے اسلامی بہنوں کے مسائل بنتے ہوں گے جو وہ ایک اسلامی بھائی بھلے مفتی ہوں گے ان سے پوچھتے ہوئے ان کو ایک حجاب سا محسوس ہوتا ہوگا گھر میں ایسا بعض وقت ماحول نہیں ہوتا ہوگا جو پوچھ دیں اگر اسلامی بہن ہی مفتیا ہو اور اس کو اجازت ہو شرحیح رہنمائی کرنے کی یہ فتویٰ دینے کی ان امر ممن عائشہ صدیق کا اللہ تعالی عنا کا فیضان جاری ہو جائے تو کیا عجب کہ امت کی یہ بھی زبردست رہنمائی بن رہے دعا بھی کیجیے اللہ دعوت اسلامی کو جلدی جلدی نہیں اس اسلامی اسلام آپ کو جامع المدینہ بھی بڑھانے پڑیں گے نا اساتذہ بڑھانے پڑیں گے ہم جیسے کل وہ ہمارا میلاد حال میں اجتماع ہو رہا تھا عجیب الحبی تو <تصفح> ہم نے پوچھا کہ ہم آف تھے شاید آفر تھے نہیں آن تھے میں نے پوچھا کہ چلے صرف جو بھی ہمارا یونٹ کا جو چل رہا تھا کہ ہمارے اتنے پانچ سو چھبیس جامع المدینہ ہیں اور تین لاکھ تیرہ ہزار یونٹ ہمیں جمع کرنے میں نے جسٹ وداؤٹ اینی پلاننگ کوئی پلاننگ نہیں تھی میں نے اسے رسک لے لیا آگے مطلب پیچھے یہ ہمارے تاجی روسار اسلام آباد بیٹھے تھے لیکن آپ اسے کون چاہتا ہے کہ ہمارے علاقے محلے ہمارے ایریا میں جامع المدینہ مدست المدینہ کھلے تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں پڑھ سکیں ہاتھ اٹھائیں آئی تھنک نائنٹی فائیو پرسینٹ لوگوں نے ہاتھ الحمد للہ بڑا ہوا تھا اس سے کئی زیادہ مانگ رہے ہیں ہے میں کہا یہ جتنے بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا ایک ایک کو بھی کھولنے کے لیے بیٹھے نا دوسرے کھولنے کے لیے ہم کو کروڑ روپے چاہیے ایسے تو اتنی ریکوائرمنٹ پھر یورپ میں یورپ میں داراللم نہیں ہے جامعات تو نہیں ہے درس نظامی صحیح معائنہ میں درس نظامی چلانے والے وہ نہیں ہے یو کے اندر بھی نام نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے اس طرح اگر آپ امریکہ چلے جائیں اسی طرح افریکہ اور افریقہ چلے جائیں تو وہاں آپ کو نہیں ملتے سارا کے ادارے دعوت اسلامی پورازم ہے الحمدللہ للہ بل اللہ, اللہ, اللہ ہمارے مبلکن کو سلامت رکھے ان کے سفر اللہ سلامت رکھے یہ جا رہے ہیں دور رہے ہیں کام کر رہے ہیں یہ ورکنگ کر رہے ہیں یہ گراؤنڈ پر رہے ہیں یہ آپ کے اپنے اسلامی بھائی ہیں یہ دور رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں سرمایہ دینا یہ کسی اور کے حصے کا بھی کام ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں ہوئی ہیں آج کے سلسلے میں مدنی پھول ملے علماء کی اہمیت امت کے رہنما کس قدر امت کے لیے ضروری ہے یہ بھی مدنی پھول ہمیں ملے اب غور طلب بات یہ ہے ہم میں سے بہت سارے ایسے آشقان رسول ہمیں سن رہے ہوں گے اسلامی بھائی ہوں گے اسلامی بہنیں ہوں گی ہم علماء نہیں بن سکے اب تک عالمہ نہیں بن سکے ہماری اسلامی بننا چاہیے اور اس کے لیے بھی آپ کو دعوت دے دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعات میں یا تو فزیکلی آ جائیں یا آن لائن شرکت کریں لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا جو سٹرکچر ہے کتنا بڑا کام ہو رہا ہے پانچ سو چھبیس کے قریب دارالعلوم جس کو ہم کہتے ہیں جامعات المدینہ وہ دعوت اسلامی کے ہیں بیالیس ہزار سے زیادہ فورٹی ٹو سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں پڑھ رہے ہیں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ تو ایک شعبہ ہے دوسرا ایک شعبہ ہے جس میں مدرسۃ المدینہ جس کو ہم کہتے ہیں ستائیس سو سے زیادہ مدرسے ہیں دعوت اسلامی کے اور ماشاءاللہ اللہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ جی ہاں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ اسٹوڈنٹس مدنی مدنی منیا پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اب تک دعوت اسلامی کے مدرسوں سے ستر ہزار سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں آپ سوچی اس امت کو دعوت اسلامی علماء دے رہی ہے حفاظ دے رہی ہے گویا امت کو رہنما دے رہی ہے اور جس طرح نگرانی شورا نے فرمایا ہمارے جامعات یا ہمارے بدارس فقط پڑھانے کا نام نہیں ہے اس میں تربیت کا ایک شاندار نظام ہے وقتاً فوقتاً آپ بھی چینل پر دیکھتے ہوں گے کبھی جامع المدینہ والوں کا تربیتی اجتماع ہو رہا ہے تو کبھی مغر المدینہ والوں کا ہو رہا ہے کبھی طلبہ کا ہو رہا ہے کبھی اساتذہ کا ہو رہا ہے یعنی گویا ان کو ایک زبردست جو ہے وہ تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اب اتنا عظیم اسٹرکچر اتنا بڑا کام کرنے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر احتیاط کی ضرورت ہوگی سال میں ایک بار ہم اجتماعی طور پر مدنی چینل پر ایک تھون کیا کرتے ہیں مدنی احتیاط مہم کیا کرتے ہیں اور دنیا بھر کے آشقان رسول کو گویا موقع دیتے ہیں کہ آئیے علم کی ترویج و اشاعت میں علماء اور حفاظ کرام کی خدمت میں اپنا حصہ ملائیے تو اس بار جو تھون ہو رہا ہے مدنی احتیاط مہم جو ہو رہی ہے سترہ دسمبر بروز اتوار دوپہر دو بجے انشاءاللہ سلسلہ لائیو ہوگا رات دیر تک یہ سلسلہ رہے گا مگر آپ آج ہی نیت کر لیجیے صرف دس ہزار روپے کا ہم نے ایک یونٹ بنایا ہے کیونکہ یوں تو دیکھا جائے تو کروڑا کروڑ روپے کی حاجت ہے لیکن اگر سارے آشکان رسول اپنا کچھ کچھ حصہ ملانا شروع کر دیں ایک ایک یونٹ دے دیں دو دو یونٹ دے دیں جن کو اللہ نے جتنا نوازا ہے بارہ شریف کے بارہ یونٹ دے دیں تو ہم سب مل کر حصہ ملائیں گے تو یہ کروڑا کروڑ آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے آج ہم نے ویسے بھی ماشاء بہت پیارے مدنی پھول سنے ہیں تو کیوں نہ ہمارا سپورٹ ہو جائے ہمارا ساتھ ہو جائے علم کے اس عظیم علم پھیلانے والے عظیم شعبہ جات میں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملانے کی توسیع کے ساتھ <coughs> اس کی کو مزید تھوڑا سا سمجھنے کی بھی ضرورت دی ہے دیکھیے جی جیسے میں نے جامعات یا مدارس کی عرض کی اس طرح اگر آپ سے ایک کنکلوژن لیں اور ایک رینڈملی بھی اگر آپ اناؤنس کریں کہ کون کون سے ایسے مسلمانوں کے علاقے جن میں مساجد کی ضرورت ہے دی دی تو میں سمجھتا ہوں آل اوور دا ولڈ لاکھوں کی تعداد نکلیں گے ہے نا جنہیں مساجد کی بھی ضرورت ہے हुँ. پھر ہم کہتے ہیں ان مساجد کے اندر جو ہونے چاہیے وہ پراپرلی ہمارے امام علماء امام, امام, امام ہو تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے تب اگر آپ یوں دیکھیں نا تو تقریباً لاکھوں کی تعداد میں آپ کو مساجد بھی بنانی ہے हुँ. جیسے ہمارا ایک مدنی شورہ کا مفتی صاحب مرکز میں شورہ کا اس بار ہم ایک مدنی پل تھا ہمارا کہ ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ آل اوور دا ورلڈ دنیا میں جہاں مسلمان آبادی موجود ہے وہاں مسجد نہیں ہے تو مسجد بنائیں گے انشاءاللہ صرف یہ ہم نے ایک ہم نے لکھا ان رائٹنگ آ گیا ٹھیک ہے یہ الحمد للہ ابھی ہم دوسرے سفر کا کر آیا تو یہ ایک بڑا ذہن بنا کہ مسجد ہونی چاہیے کم از کم ہم جیسے ہی کولم اترے تھے وہاں مسجد جو ہے جی جی جرمنی میں ابھی جیسے ہم نے پہلی رات تھی میری یہاں اپنے ادھر کھٹمنڈو کے اندر ہم رات کے کھانے پر بیٹھے تھے ہمیں نہیں ہم پیچھے آئے تو آپ نے پہلے مشورہ کر لیا تھا آپ پیچھے پہنچے تو میں مسجد کا مشورہ کر چکا تھا اور تقریباً دو پونے دو دو کروڑ روپے تک کا وہ سارا اسٹیمنٹ وہی بیٹھے بیٹھے مطلب کہ وہ کچھ مطلب کہوڑ سوا کروڑ روپے کا تو ہم نے آپس میں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے نیتیں کروا لی تھی کہ وہ ہم کیوں مسجد نہیں ہے تو مسلمان اچھا مسجد بنانی ہے مسجد کے ساتھ امام بھی دینا ہے مسجد مسجد مدرس مدرسہ اور جامع ہاں بھی چاہیے پھر وہیں اور مدینہ بھی قائم کریں گے تاکہ وہاں کے مسلمانوں کے بچے علما بنیں بڑی خواہش ہے مسلمانوں کی بڑی خواہش ہے کہ اگر فرانس سے مسجد بنی ہے تو فرانس کے مسلمان کیوں ہم کو کہیں گے ہم کو امام دو فرانس کے اندر ہی امام پروڈکشن کیوں نہیں ہے جرمنی میں امام پروڈکشن کیوں نہیں ہے آپ کے دیگر ممالک اچھا یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں فرسٹ ٹائم ان یو کے احمد فرسٹ ٹائم ان یو کے نا جی ہاں یو کے ہسٹری یو کے استری والے بیٹھے ہیں ان یو کے فرسٹ ٹائم ان یو کے وہیں کے بون وہیں کے پیدائش پہ پیدا ہوئے ہمارے اسلامی بھائی عالم بن کر فارغ ہوئے نا ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے یو کے میں پیدا ہوئے اور یو کے کا ماحول دنیا عجیب و غریب سے تبصرے کرتی ہے اپنی جگہ پر لیکن دعوت اسلامی نے وہیں پر جامع المدینہ بنائے وہیں پر داخلے دیے اور وہیں پر علماء نکلے وہیں پر امام تیار ہو رہے ہیں پر مسجدیں بن رہی ہیں شروع ہو کو مساجد بھی بن رہی ہیں تو مسجد بن رہی اولا میں بن رہے امام ہی بن رہے ہیں اس طرح لاکھوں کی تعداد میں چاہیے اس وقت میری اطلاع کے مطابق تقریباً سات ہزار سے زیادہ جیسا ابھی آپ نے عبدالربی بہن نے بتایا نا ستر ہزار کے آس پاس حفاظ فارغ کیے ہیں اسی طرح دعوت اسلامی نے جامع المدینہ سے اسلامی بھائی اسلامی بہن نے سات ہزار سے زیادہ ہوں فارغ کر چکے ہیں ماشاء اللہ جو درس نظامی کر وہ فارغ ہوئے اسمیٹ اگر جو آج کل کی ٹرمالوجی چل رہی ہے اسٹامک سکالر بنا ہے نا اپ نے 7000 7000 یہ کیا ہے ہم تھوڑے عرصے کی ہسٹری ہے لیکن اگر اپ اگے جائیں تو ہمیں تو ہر سال 12 12 ہزار فارے کرنے ہیں تو اس طرح جامد المدینہ بڑھانے کے لیے با... اب چاہیے اپ کے یہاں سے ہمیں پروڈکشن रॉ मटेरियल اپ کے گھر سے آئے گا دیکھ کے پروڈکشن کیسے نکل ہے سبحان اللہ ہر ملک میں جامد المدینہ مدرسۃ المدینہ اور فیضان مدینہ اور مساجد بنانی ہے دعوت استعمال میں یہ کرتی ہے اور یہ کرتی چلی جائے گی ہم اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے اظم ہے اللہ تعالیٰ میل اسم کو سلامت رکھے ان کے فیضان کو اللہ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص بھی دے حبے بے سے بچائے لیکن عبد الحبیب نے جس طرح آپ سے ریکویسٹ کی ہے اسی طرح ہم آپ سے بالکل مت نتیجہ کرتے ہیں کہ سترہ دسمبر تک انتظار نہ کریں ابھی سے ہی 10 15 20 پچیس سو دو سو ہزار دو ہزار یونٹ لکھوانے اور دینے آپ اپنے اسلام فائنل کو شروع کر دیں تاکہ ہمارے سترہ دسمبر تک تو ہم اپنا ہدف پورا کر چکے ہوں اس کے بعد جو نا وہ تین تیرہ پلس کر لیں گے ہم پلس یہ بھی کر سکتے ہیں نا کہ دیکھیں اگر ہمارے خرچے پورے ہو گئے ٹیلیتون سے تو مزید جامعہت المدینہ بنائیں گے مزید مدرست المدینہ بنائیں گے علم مزید پھیلے گا تو آگے بڑھیے اس میں حصہ ملائیے ٹیلیفون نمبرز بھی ہیں آپ ابھی بھی نیت کر سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ کی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے آپ اکاؤنٹ میں بھی ڈائریکٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں آن لائن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ جو ویب سائٹ ہے وہاں بھی ڈونیشن کا آپشن ہے وہاں سے آن لائن فر بھی کر سکتے ہیں رب کریم ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے اعلان تو کرتی ہے عبد بھائی اگر کوئی ایسا عاشق رسول یا کوئی ایسی فیملی ممبر بیٹھا سن رہا ہو اور اس کی یہ خواہش ہو یار ایک اتنی بڑی مطلب میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں مسجد ہونی چاہیے واہ, مل مل ہم بنائیں گے یہ میری بہت بڑی خواہش ہے ماشاء اللہ اور میں سمجھتا ہوں چار ہسٹری لاؤد ہسٹری بنائے گی کہ اس طرح مساجد بنانے والی موومنٹ آپ کو شاید پہلے سال کی چھ سو بن چکی ریکارڈ توڑیں گے ڈیلی دو مسجدیں کون سی تحریک بنا رہی ہے اگر ایوریج ہماری پونے دو کام ہے نا ہو سکتا ہے کوئی کہ یار مطلب میری طرف سو مسجدیں لکھ رہے ہیں سو مسجدیں لکھ رہے ہیں کوئی ایسے ایریاز آپ دیکھیں کیونکہ اس میں اتنی بڑی کوسٹنگ نہیں آتی سب ایسے ہیں بھی ہاں آپ کو یار ایک ملک میں ہم گئے تھے تو وہاں ایک بندہ تھا اس نے گھر میں مسجدیں بنوائی صاحب کو کولمبو میں ایک شخصیت نے بارہ مسجدوں کی لی ہے صاحب وہ بیٹھے تھے ہم لوگ آپ کا ٹائم لے رہا ہوں میں آپ کو تو جانا آپ اپنی سے کلوز کر چکے نا تو وہ تو کر چکے جو کرنی کی ہے موتی صاحب ہم گئے تھے کولمبو میں تو ایک اسلام بھائی ایک اپنے کوز لے کر آئے میں یوں چاہتا ہوں اپنے تھے ماشاءاللہ اللہ اور مغرب کی نماز کا وقت تھا انہوں نے کچھ اپنے وہ جو بھی ان کے اچھے جذباتے بھلے جذبات تھے تو میں نے پھر اپنے جو تنظیمی تجربات تھے کہ ان جذبات کو اور پلس کیا اور اس کے آگے کے دنیا کے بھی اور آخرت کے انہیں مزید فوائد کا میں نے ان کے سامنے رکھا پھر مغرب کی اذان ہوئی پھر ہم نے نماز وغیرہ جب ادا کی اور پھر ہم دوبارہ بیٹھ گئے میں کہا جب کیا خیال ہے بولا کیا خیال ہے کیا ہوا اس کا بولا نہیں اب آپ نے کہا وہی کریں گے بالکل مطلب پندرہ بیس منٹ کے اندر اس کا مائنڈ چینج کیونکہ اس کو کچھ کرنا تھا خود ہی اس نے مفتی صاحب کا ہدف لیا کہ میں مساجد بناؤں گا خود ہی ایریا اچھا اس کی خوبصورتی دیکھیں کہ مساجد کا کی جگہ بھی میں دیکھوں گا آپ کو دلا بھی ہم دیں گے یعنی پورا میں اپنا بورڈ وہ بنائیں گے دلا بھی ہم دیں گے بنا بھی ہم دیں گے ماشاء اللہ اچھا پھر میرا بھائی داود اسلامی کیا دادر اسلامی ہم کو امام دے دے اور یہ مسجد کی چابی لے لے ما شاء ما شاء یہ مسجد آپ چلاؤ اور ہم دوسری مسجدیں بنائیں گے ایک ساتھ چار چار مسجدوں کے پروجیکٹ کو ہم لے کر چلیں گے میں ہم اسے کانٹیکٹ میں ماشاء اللہ ہم اسے میں کل تک میں اس سلسلے میں میرا فالو اپ جاری رہا الحمدللہ. تو بلالمی تو ایسے لوگ ہیں جیسے عبد کی پکار پر ایسی کالز آئیں کہ واقعی تن مساجد لاکھوں کی تعداد ایسی مساجدوں اور ہر جگہ مسجد جیسے مسجد سے بولا نماز پڑھنے کی جگہ اگر وہاں قانونی آفیشلی مسجد بن سکے گی تو ہم جس کو مسجد شرم کہتے ہیں وہ بنائیں گے ایٹ کم از کم وہ اتنی جگہ بنا دیں گے کہ عام مسلمان جا کر وزور استنجا وغیرہ کر کر اپنی نماز ادا کر سکے لیکن نبی وبا علیہ سلاۃ السلام کی مسجد بنانا بڑی عظیم سنت سرکار علیہ سلاۃ السلام مدینہ مرورہ سب سے پہلا کام مسجد بنا اللہ یہ بھولتا نہیں ہوں پرسٹن میں ریلوے اسٹیشن پہ تھا یا کسی اور ملک میں تھا یو کے یا کسی شہر میں تھا اب نماز نہیں پڑھی یو کے میں نماز نہیں پڑھی تھی صاحب اب میں نماز نہیں پہ وہاں کو اسٹیشن پہ وہ ترقی نماز پڑی سردی بھی تھی ٹھیک ٹھاک سردی تھی اور سردی ویسے زیادہ لگتی ہے تو اب بولو ڈھونڈو جگہ جو جگہ نہ ملے گا نماز کہاں پڑھے پیدل یہاں یہاں چلتے چلتے چلتے ایک فٹ پاتھ پر مفتی صاحب ایک بورڈ لگا ہوا تھا گھر جیسا لگتا تھا بورڈ لگا ہوا تھا نماز کی جگہ کا ٹھیک ہے ہم دروازہ کھول کر اندر گئے اندر جاتے ہی جیسے میں نے دیکھا افطر صاحب اوپر نماز کی جگہ بنی ہوئی تھی نیچے سیڑیاں اتر رہی تھی بیسمنٹ ٹائپ کا بنا تھا نیچے استنجا خانے بنے ہوئے تھے باتھ روم بنے تھے ٹوائلٹ وزو خانے وغیرہ بنے ہوئے تھے ایسا مطلب کہ کہتے نا کہ وہ ٹھنڈک ملی مجھے کہ یار ایک آدمی کو نماز پڑھنی ہے اور اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے کہ میں کہاں مطلب کہ باتھ روم اور ٹوائلٹ وغیرہ سے فارغ ہوں میں وضو کروں اور پراپر ایک جگہ تھی اتنی بڑی جگہ نہیں تھی وہ ایک, ایک کوس دے گئی ایک مقصد دے گئی کہ اس طرح مختلف پبلک پلیسز کی جگہ پر نماز کی جگہیں ہونی چاہیے جمیہ ایسا مین روڈ ہو نا وہاں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ مسجدیں ہونی چاہیے جیسے ابھی نئے روڈ پاکستان کے اندر بھی بند ہے تو ان میں بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ مسجدیں ہوں کہ بہرحال مسلمانی ہی ٹریول کریں گے مسلمان بھی ٹریول کریں گے اور جگہ جگہ ان کے لیے ان مجھے امید, امید ہے کہ مسجدوں کے لیے بھی کال آئیں گی مگر یاد رہے جو ہمارا مدنی احتیاط مہم جو ٹیلیتھون ہو رہا ہے وہ مدرسۃ المدینہ اور جامعت المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے یونٹس آپ کو جو دینے ہیں وہ انشاءاللہ ان دو شعبہ کے لیے دینے ہیں مسجد کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو الگ آمی آمی آمی مسجد بھی بن جائے گی جامع المدینہ بن جائیں گے مدرسۃ المدینہ بھی بن جائیں گے لیکن سارے ان میں پڑھنے کے لیے تو عوامی ہے آپ پڑھنے کے لیے لیکن آپ پڑھنے کا جذبہ نماز کا جذبہ قرآن پڑھنے کا جذبہ علم دین حاصل کرنے کا جذبہ اس کو ابھارنے کے لیے اے دنیا دعوت اسلامی میں دیکھنے سننے والے اسلامی بھائیوں اس کو ابھارنے کے لیے آپ کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا اللہ آپ کے مدنی قافلے جو آپ کے قریب آئے گا ان اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر علم دین کی روشنی علم دین کا نور قرآن سیکھنے کی سوچ علم دین حاصل کرنے کی سوچ یہ اس کے دل میں پیدا ہوگی مزید آباد کرنے کی سوچ تو آپ کے مدنی قافلے آپ بڑھائیے دنیا بھر میں اسی طرح آپ اپنے علاقوں میں فیضان سنت کے درس بڑھائیے اسی طرح آپ اپنے علاقوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان بڑھائیے یہ سارا کے سارا جو ہے ایک سے ایک چیز کنیکٹ ہے مدنی دورہ بڑھائے ہفتے ہفتے کو تاکہ یہ لوگ مساجد کی طرف آئے جو بے نمازی ہیں چوک درس بڑھائیے آپ اپنے یہ وہ دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کام ہے جسے ہم کور ورک کہتے ہیں دعوت اسلامی کے بنیادی مدنی کام جہاں بھی آپ کو یہ بارہ مدنی کام یا اکثر مدنی کا مضبوط ملیں گے وہاں آپ کو ان شاء اللہ مسجد آباد ملے گی وہاں آپ کو جامع المدینہ بھی بھرے ہوئے ملیں گے مدرسۃ المدینہ بھی بھرے ہوئے ملیں گے دارالمدین بھی وہاں کو بھرے ہوئے ملیں گے اور اللہ نگر اگر کہیں کمزوری ہوگی تو وہاں دیگر چیزوں میں بھی کمزوری آئے گی جہاں مدنی کام مضبوط ہوگا تو آپ گھر نہ بیٹھیں مہربانی کریں گھر سے باہر نکلیں درس دیں ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئیں اور لازمی مدنی مذاکرے کے پابند بنے اور بنائے دیکھیں ان شاء اللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ آپ دنیا کے کونے کونے میں انشاءاللہ اللہ دعوت اسلامی کی مزید مدنی بہارے دیکھیں گے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا آمین کرے آمین امین, آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم